رب العالمين والخلات والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واتبعوا اليه الوسيله امنا من توكل الله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوات <تصفيق> على دوستوںکم آج کے ہنگامی اجلاس میں ایک مولوی جس کا نام سید الطاف الرحمان اور لکھا ہے جامع مسجد محمدی عالیہ حدیث محلہ قاسم پور اور گجرات کا خطیب ہے اور کیسٹ پہ لکھا ہے سابق مدرس مرس نبوی شریف سعودی عرب سعودی عرب فاؤزل مدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ اس کا جواب دینا مقصود نہیں اس کی اس کیسٹ کے اندر پائی جانے والی جہالتوں اور کفریات اور تحریفات بتانا مقصود ہے کیونکہ وہ کیشٹ سننے کے بعد معلوم ہوا ویسے تو تمام وہابی جہلا ہیں انتہائی احمق ہیں اور علم کی حوا بھی ان کے پاس نہیں ہوتی کیونکہ عقیدہ حق سے جاہل ہوتے ہیں اور ہر اہل سنت و جماعت کے اعتقاد سے جاہل شخص وہ انتہائی اجہل اور احمق ہوتا ہے چاہے دنیا تعینات کا سب سے بڑا امام شمار ہوتا ہو تمام دنیا کی زبانوں پر کتابوں پر عبور رکھتا ہو تو سمجھو وہ انتہائی بے وقوف جہل اور احمق ہے عجیب وہ علم سے کورا ہے کہ اصل عقیدہ حق کی پہچان اس کو نہیں ہو سکی تو اس کا باقی علم سمجھو شیطان کے ساتھ پیسہ تو تو جملہ وہاں بھی ایسے لیکن یہ ایک انوکھا جہل تھا یہ جس کے کیسٹ میں نے سنی ہے نا الرحمان یہ تو ابھی فاضل یونیورسٹی کا جی تو یہ فاضل ہے جو پیچھے غیر فاضل ہوں گے یونیورسٹی کے پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا یہ فاضل پشتا کل فلو لگتا ہے مجھے فضیلت سے نہیں ہے یہ جی. فضل و فضیلت سے مجھ نہیں لگتا ہے تو حضرت بزرگوں نے فرمایا اور پرانے پاک میں دیا اضافات کو بحم الجاہل قالامہ جس کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے جواب جاہلا باشد خاموشی کہ جاہلوں کو جواب نہیں دیتے اس کا خاموشی حل ہے تو میں بے وقوف احمد جہل کو بیمان کو جواب نہیں دینا چاہتا نہ یہ جواب کے قابل ہے اور نہ میرا یہ جوڑ ہے बेश्चार, बेश्चार, बेश्चार, اس کے ساتھ میں اگر مخاطب ہوں تو یہ میری تودین ہے اس کے جو بڑے ہیں نا دنیا کے بڑے وہ میرے آپ کے سامنے الحمد نہیں آ سکتے تو یہ بے وقوف کیا اللہ خیر اس کو اگر میدان میں اترنے کا شوق ہوا تو میں اس کی اس کے ساتھ مخاطب نہیں ہوتا میں اپنے دوستوں کے ساتھ مخاطب ہو کر اس کی جہانتوں تعریفوں اور کفریات کو بیان کرتا ہوں حضرت اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے جس کو رسول مانا ہوا ہے اس کا نام ابن تہمیہ ہے تو تمام جہالتوں کا وہ پلندہ تھا بزرگوں نے اس کے متعلق لکھا. صحیح لکھا حتیٰ کہ مشہور سلا سفری جو ہیں صحیح. انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس کے عقل میں کمی تھی عقل میں نقصہ علم بہت زیادہ تھا صحیح. اور انسان ہدایت پر اس وقت رہتا ہے جب معاملہ اس کے برعکس ہول زیادہ ہونا چاہیے علم تھوڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ علم کو عقل علم کو بچا محفوظ کر سکے بھرنا محفوظ نہیں رکھ سکے انسان گمراہ ہو جاتا بزر فرماتے ہیں ہمارے شیخ فرید اختار علم مرغ و عقل بالت ہے کہ سر تو حبر تعمیریہ کی حماقتیں اس کی خباستیں اس کی نجاستیں انہوں نے دنیا کو خلیط کر دیا یہ جتنا وہاں کی ٹولہ آیا ہے یہ خبیص اس کی خباستوں کی پیداوار ہے جب محمد بن عبدالوہاب الوہاب نجدی تھا محمد اس کے نام ذکر نہیں کہنا چاہیے بن عبد الوہار جو تھا نا وہ یعنی خوب ہو اس کے نقشے پر چلا آپ اس کی چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ اس کی حمافتوں کا اندازہ پھر آپ لگا لیں کہ دیکھیں جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں جانا اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو نہیں آ سکی اللہ تعالیٰ کے متعلق اتنا اتنا خلیط باتیں وہ قرض گھر پہ آ کوئی عام مومن نہیں کر سکتا عالم سے تو ایسی باتوں کی کیا توقع کی جا سکتی ہے مدنا شاہ مومن بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتا جو اس نے اللہ تعالیٰ کے متعلق کی میں <وزرح> وادیوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں میں حوالے دوں گا اور وہ غلط ثابت کر سبحان اللہ دوں دیکھتے عجیب بات یہ ہے عجیب بات یہ ہے کہ یہ ظالم اس کے خفیات اور بکواسات سے باخبر ہونے کے باوجود بھی اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہتے کیا کچھ کہتے رسول مانتے ہیں بس کیا کہوں رسول مانتے ہیں اس کی بات آ جائے چاہے غلط تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور بلرگان دین کی صحیح بات آ جائے تو کہتے نہیں اب شیخ الاسلام جو ان کا ہے ان کے اسلام کا جو شیف ہے تو اس کی چند بکوا سات کا حوالہ سنیے اللہ تعالیٰ کے متعلق نعوذ باللہ کہتا ہے اس کا مجموع الفتاوا ہے اس کی جلد نمبر نو ہے جز چودہ ہے صفا ایک سو باون ہے سبحان تو, سبحان تو, سبحان تو, اللہ تو, اللہ تو اس کے اندر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارش پر ایسے جمع ہوا ہے اور ایسے متمکن ہے جہاں گین ہے کہ مؤز البل چار انگلی کے برابر عرش اس سے بڑا ہوا نہیں ہے نہ وہ عرش سے بڑا ہوا ہے دونوں برابر ہیں اور بالکل ٹکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اش پر برابر ایک تو جسم ثابت کیا کرتا ہے وہ دوسرا عرش مخلوق ہے اور مخلوق کو خدا کے برابر کہہ رہا ہے کتنا ظالم ہے شرم مانی چاہیے کس کو شرف ماننی ہے پر ان کے پاس شرم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے پاک بندوں کے دشمن بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں کے دشمن ہے تو خدا کے دشمن ہے اور خدا تعالیٰ کے دشمن کیوں ہے اس وجہ سے کہ خدا کا جھوٹ ممکن کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے قدرت رکھتا ہے اس پر انسانوں کو ایک بلکہ تمام حلوب پر نقائص پر یہ کہتے ہیں قدرت اللہ تعالیٰ اچھا یہ سنا اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات لکھی ہے مزہ بہرے تھی میں کتاب رسالہ اس کو جو بندیوں کو بھی یہی تھا خیر یہ ایک ہی بات ہے سارے اب اندازہ لگائے اللہ تعالیٰ کو جسم جسم والا حج کے برابر یہ ثابت کرنا ان کا کام ہے یہ ان کا شہر کام ہے کا وحدو زمان جو ہے وہید زمان وہ نظر البرار میں صاف لکھ رہا ہے اللہ تعالی جسم اللہ تعالیٰ شام اللہ تعالی جسم تو ہے لیکن جسموں بھی مانج نہیں ہے <بصوت> جسم ہے ہاں یہ خدا تعالی یہ لوگوں کو دعوت دیتے آؤ ہدایت لینی ہے تو ادھر آؤ ارے کوے پخانے کے کوے خود تو گڑے میں گندگی میں جا رہا ہے لوگوں کو بلا رہا ہے تو ان کو بھی اتر لے جائے گا کھا لے جائے گا اور ہم یہی کہتے ہمارے پیچھے چلو ہم یہ کہتے ہیں علما کے پیچھے چلو بزرگان ادیم کے پیچھے چلو اس بات کے قابل ہیں کہ کی اتباہ کی جائے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ تو آپ میرے بھائی یہ بہت بڑا بھا بھی ہے اور جس کو کہتا ہے ناصر الدین البانی محدث ان کا یہ بھی قریب زمانے میں گزرا ہے اس کی سلسلہ سلسلہ تو تل سلسلہ تو تل صحیحہ میرے پاس پڑی ہے الاول القسم الاول صفا نمبر دو سو اٹھاون کیا دیکھ رہا ہے فلاسفت کہتا ہے ابن نے رد میں بہت طویل کلام کی ہے یہ اس بات کا ارادہ کرتے ہوئے کہ وہ کائنات سابت کرنا چاہتا ہے جس کی ابتدا نہیں یہ لکھ رہا ہے کہ وہ سابق کرنا چاہتا ہے فلسفہ کے کائنات کی کوئی ابتدا نہیں ہے یہ ایسے ہی چل رہی ہے ایمان سے بتاؤ جو ابتدا ہے وہ تو خدا ہے اور یہ پھر خود کہہ رہا ہے کہ اس کے ذمن میں ضمن کے اندر ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ حیران رہ جاتے ہیں اور اکثر دل اس کو قبول نہیں کرتے حتیٰ اس کے مخالفین نے اس پر توہمت لگائی ہے جو مخلوقات کو قدیم کہتا ہے یعنی بے لا والا لا اس کی کوئی ابتدا نہیں اور میں بھی اس پر حیران ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے البانی کہہ رہا ہے پہلے کہتا ہے کہ وہ یہ نظری ہے یعنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جہان کی ابتدا نہیں اور پھر کہتا ہے کہ ابرطینیہ کے مخالفین اس پر توہمت لگاتے ہیں کہ وہ جہاں کو قدیم سمجھدار ہے ظالم خود تو کہہ رہا ہے پھر تو احمد کیسے ہو خود تو تو کہہ رہا ہے یہ کیا مطلب ہے اس کا اس بات ہوا جیسا لا رہا ملوث تو کہہ رہا ہے کہ اس کا مخلوق ثابت کرتا ہے کہ جس کی ابتدا نہیں جس کی ابتدا ہے وہ قدیم ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے پھر جو اس کے اب یہ مقالفین ہیں جو اس کے مقالفین ہیں یعنی علماء حق کر وہ جو ہے وہ کون سی اس پر تحمت لگا رہے ہیں وہ تو اس کا جو عقیدہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ جہاں کے ابتدا نہیں اچھا لیکن اب یہ بات کیا ہے یہ کس چیز نے اس کو مجبور کیا ہے یہ کہنے پر کیا جو ہے وہ یہ مخلوق کا قدیم اور اسی طرح چل رہی ہے اس یہ بات وہ کیا ہے اصل وجہ کیا ہے اصل بات کیا ہے بھائی اصل بات یہ ہے کہ جناب یہ کیوں ہے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو اب مجبور ہو گیا عرش کو قدیم کہنے پر کہ اگر قدیم نہیں کہتا تو جہاں خدا رہ رہا ہے اگر وہ چیز کل کی بنی ہو تو اگر خدا پر کس پر تھا اس کا بری کا مطلب خدا بعد میں اس پر آیا تو اس قدیس کو کہنا پڑا جہل کو یہ جناب یہ جہان اسی طرح چل رہا ہے لیکن قدیم بن نو ہے قدیم بن نو ہے وہ کہتا ہے جہان کا نو قدیم ہے لیکن شخصیت یعنی اشخاص جلیات اس کے وہ حادث ہے وہ بدلتے رہتے ہیں لیکن جہان اسی طرح چل رہا ہے حواد اللہ والا لہا اس کی کوئی حوادث کائنات کے حوالے سے جو جلیات جو, جو ہے ان کی کوئی ابتدا نہیں ہے ارے ظالم بھائی شیطان واحد ذات اللہ تعالی کی ہے جس کی نا کوئی ابتدا ہے نہ مخلوق کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے بولو ماں سنت سمجھ آ رہی نہیں آ رہی میں لگام ان کا کاندھے پہ ڈالتا اور ان کو چھٹی دیتا ہوں جاؤ اپنے بزرگ کا عقیدہ تو مسلمانوں والا سادت کرو پہلے مسلمانوں والا ظالم وہاں کہ یہ کفر بکرا ہے قدر اللہ حق قدر ہی اللہ تعالی کی قدر جس طرح حق کا نہیں پہچان تو بھائی یہ پہل کہ بزرگ ہیں اب چھوٹے چوچے موچے کو کیا کریں اسی وجہ سے بزرگ لوگ فرماتے ہیں لاکنل وہاں تھا قوم اللہ یہ قوم بے عقل ہے اور سنیے اگر اس مولوی کے اندر ضرورت ہے نا یہ کہتا ہے کہ بھئی میں حق سمجھتا ہوں بیان کرتا ہوں سنتا ہوں یہ ہے وہ اس کا حق بنتا ہے یہ کیس رکھ اپنے جمعہ پر چلا دے لوگوں کو کہے میں نے رد کیا تھا تو اس رد کا جواب آ گیا اب وہ سنو پھر ایک جمعہ اس کو سنا کر اگلے جمعہ پھر اس کی تردید کر دیں اپنے باپ کا ہے نا تو پھر اس کا اس کا جو ہے نا لوگوں کے سامنے صحیح بلا کرائے لوگوں کو سنائے لوگ سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ وہاں بھی مولویوں کے پاس کیا ہے لوگ بتائیں لوگ فیصلہ کریں ان پر چھوڑ دیں سنا دو ان کو سنا ہے سمجھ آ نہیں آ ہے اب بھائی یہ تو مختصر تھی میں نے جو ہے وہ تمہید ذکر کی ہے ان کے عقائد باطلا جو ہے نا وہ اصل تنہ اور اصل جڑ جو ہے ہاں جی اس کا تھوڑا سا تعارف کرایا تاکہ پتہ چل جائے کہ اگلوں کے پاس کیا ہے سمجھ آ گئی الحمد اللہ الحمد یعنی آنے والوں کے پاس کیا ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں خیر اس کے بعد میں اس بے وقوف جہل جس کو ویسے تو ہر وہابی کو ہاں جی ممبر رسول پر بیٹھنا حرام ہے وہ بالکل ان کے لیے بعد مذہب بعد میں کیا بیٹھ سکتا ہے ممبر رسول پر اس کے لیے تو خصوصاً کیا میں کہوں میں تو حیران ہوں اس کے اس سے میں مخاطب نہیں ویسے اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں سمجھے جی جی اس سے میں مخاطب نہیں ہوں میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ سے کہہ رہا ہوں پھر آپ کے واسطے سے اس پس تک بات پہنچانا چاہتا ہوں اس کو میں مخاطب کرنے ہی نہیں چاہتا اگر میں کروں گا تو میں خود چاہ ثابت ہو جاؤں گا وہ اتنا بڑا ظاہر ہے آپ دیکھئے اس میں جو کفر بکے ہیں وہ علیحد ہیں وہ بعد میں بیان کرتا ہوں جو تعریفیں کی ہیں تبدیلیاں کی ہیں پرانے مجید کے اندر رہا پھر اس وقت کے اندر جو اس والے میں نے تعریفیں کی ہیں وہ بعد میں ذکر کروں گا میں اس وقت صرف اس کی اعرابی اور لطفی غلطیاں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جیسے پتہ چل جائے کہ وہ جاہل نہ صرف جانتا ہے نہ نقم جانتا ہے اور فازل کہاں کا ہے وہ یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی کا ٹھیک ہے اس کے مطلب ہے وہاں کے فضول ایسے ہی ہوتے ہیں وہ ظالم کم از کم ان کا ان کی بدنامی تو نہ کر تم تو کہو تو میں ٹبی لانا کا فارغ تحصیل ہوں ڈبی لانا کا فارغ ال تحصیل توریف کداب بہمان خوش تو شرم کر لیکن ٹھیک ہے وہاں سے اصل جو ہے نا وہ وارث جو تیرے بڑے ہیں وہ اب ایسے ایسی فکرائی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اسلام تیر بھی ایسے ہی ہوں اب دیکھو لفظ علم ہے لفظ کیا ہے علم وہ ملتا ہے علم لفظ ہے معنی وہ بانتا ہے بولتا ہے معنی جیسے یہ سکولوں کے پروفیسر ماسٹر ہوتے ہیں نا ہاں تو یہ مفرد کو کہتے ہیں مفرد اور مرکب کو مرکب ہاں جی اور معنی کو معنی नहीं. تو یہ جاہل اور سے ہلکتا ہے اور, اور ویسے وہ اس نے ذکر بھی کیا اس نے کہا مجھے وہ لگتا ہے دکاندار ہے ہاں جی اور مجھے تو لگتا ہے ایسے جیسے سموسے پکوڑے کا دکاندار ہے ہاں اور بغیر اب تو سموسے پکوڑے بھی تمہیں کیا یہ کس نے دیا دیے رسول پر لیکن لگتا ہے کہ تیرے سامعین بھی تیرے ساتھ کے ڈھگے بے وقوف ہیں جنہوں نے اٹھا کر ممبر پہ بٹھا دیا ہے۔ تو دکاندار ہے میرا تو حق منتا ہے پکاوڑے، ارے بھائی پکاوڑے، سموسے سموسے بڑے اچھے چٹ پٹے پاگل کا بچہ تجھے کس نے کہا ممبر اصو کا مانس بن جا مانا کو مانی کہنے والا ہے جماب آجم کو علیفوں پر احترام کر رہا ہے ہے بڑے بڑے اماموں پر اعتراض کر رہا ہے اور ٹھگے کا بچہ تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ تم مانا گمانی کہہ جا رہا ہاں آزمائش لفظ ہے اس اجمائش اجمائش ہے پاگل یہ تو ہمارا جو شاگرد ہے مشترک کا اس کو بھی پتہ ہے کہ ہاں زمودل ہے ہاں جی شروع کے اندر اس کے ہیں وہ ممدودہ ہے اور آزمائش آزمائش اور چہرے جیسے کر رہا ہے جیسے وقت کا امام غزالی ہوتا ہے اچھا پھر اختلاف اختلاف اسے پوچھو اختلاع کون سا دکھا ہے یہ طرح دادی کی گردانے ہیں اپنے دادی کی گردانے بنا رکھی ہے تو نے جس طرح تو لفظ بولتا ہے قرآن حدیث کے ساتھ اسی طرح ایسے کرتا ہو کیا اتنا پتہ نہیں ہے یہ بختر ہے اور یہ ایک لفظ ہے اب تو ایک تلا بختر آئے گا بات اشتعال کی مسر کے اندر کیا ہوتی ہے مقصور ہوتی ہے اس کو اتنے پتہ نہیں ہے جگہ کا بچہ اور امام بن گیا بہت بڑا امام بن کر بیٹھ گیا ادھر کہاں کشتی چشتی کہاں ہے چشتی کشتی کہاں ہے یہ چیٹا تری جناب خدمت کرنے کے لیے اور سنیے جناب اور سنیے دیکھیے اچھا پھر آگے کیا کہتا ہے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماراض الوفات کا ذکر کرتے ہوئے ہے ہیں مرض الوفات ہے اور جہر تجھے قرآن کے علاوہ نہیں آتے قرآن پاگ میں آتا صاحب ہے مارا دونوں رام پاک ہے اور مرض الوفات مرض الوفات ہے و پڑی بہ ن پڑی نو تری ریلو کنیا تگے لو دکاندار کے تو مچھیاں مچھلیاں کا پتا کہ پاکستان کی بدھو قوم ہے بادشاہ بھی ایسے لانسی قوم جمہوری بن گئی ہے بادشاہ جہاں نے آپ چنتے لانسی ترین ہوں سیاستان بھی ہو جائے ملا بھی ہو جائے پیر بھی ہو جائے بھائی بار کٹی سکولی کام دے نہیں ہونے تو اس وجہ سے جناب رسول کا وارس بھر گیا تھی صحیح پتہ نہیں ہے کتاب واہ سننا تے ہی ہے وہ جاہر کٹے یہ بتا واہ وہ کون سے روپ میں سے ہے یہ حروف چارہ بنا دیا بہو کو روپ آسم میں سے ہے روفی آسم میں سے ہے پیچھے پر ماتوف الگ کو پڑتا ہے کتاب اللہ مرفوع اور مرف ماتوف ہے اس کو مجروف سنت ہی سنت ہی ہے لگتا ہے اردو کی کتابوں پر جس طرح زبریں زیرے لگی ہوتی ہے ہے جی پکوڑے سموسے پہ ملا تم نے وہ کتاب اٹھائی اور ادھر سے کاتب سے غلطی ہو گئی لکھنے کے اندر تو اس نے سنت کے تا پر جو ہے وہ کیا ڈال دیا زما کی بجائے اس نے کچرا ڈال دیا حدرت نے کہا اسی طرح ہی ہوگا لکیر کے فکیر بو لکیر کے فقیر میں اچھا آگے چلیے ایمان سے بتاؤ یار جس کو اپنے نبی جن, جن کو وہ کہتا ہے میں مانتا ما ہوں مانتا تو نہیں ہے جی بھا بھی وہ کہتے ہیں مانتے ہیں تو ان کا نام سیدھا نہ ہے ایسی جی بات ہے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نامی اس میں گرامی تو ہے محمد اور وہ کیا کہتا ہے؟ محمد، محمد محمد محمد کریم محمد کریم ہے اچھا ارے بھائی طرح کا تو ہے نا مطیع تیرے جیسے کا تو مرزا قادیانی نبی ہونا چاہیے وہ ہاں اس کے فرشتے جو اس کے پاس آتے تھے وہ ٹیچو ٹیچو ان کا نام تھا تو میرے لیے تو وہی رسول ہونا چاہیے جس کا رشتے کا نام ٹیچو ٹیچو ہو تو بھی جس طرح کا تو پنجابی کھچل ہے اسی طرح کا وہ نبی کھچل ہونا چاہیے تجھے شرم نہیں آتی اپنے نبی کا نام سیدھا نہیں آتا تم پھر چل پڑا ہے تو مرادرے اور چیلنج کرتے ہو اور جناب قوم خرابر بنتے ہوئے چلو شہمت عمال ہے اس قوم کی اور کیا ہے آگے چلیے جی ارے قرآن مجید میں اس ظالم کو اتنا پتا نہیں ہے کہ وقف کیسے کیا جاتا مانو نقل ظالم وقف کہاں کرتا ہے آگے لوگ آگے لوگ بولتا ہے نت یہ روک جاتا ہاں اس سے پوچھو ارے کہیں وہ بے موسم آم تو نہیں کھانے لگ گیا پرانے باغ کے ساتھ تم نے اتنا ظلم زیادتی کر رکھی ہے کسی عام کے بچے تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ یہ آما کیوں کر رہا ہے اس کو آما لو ہے اور تو آما کر رہا ہے حزیز اس لا تستا لا او زب لا تح ز او بی ترجمہ کرتا ہے میرے ساتھ اختلاف مت کا وہ جاہل لا یہ تو تحظی کا سیکھا اور ترجمان آج کا کر رہا ہے یہ پتہ نہیں عزیز پڑھی اس نے یا کیا بارل بجلی میں نہیں ہے لیکن اس نے پڑا اسی طرح ہے چاہے کسی کا قول پڑھا ہے یا عزیز پڑھی ہے نا کہتا لا بھی میرے ساتھ مذاق مت کر ہے اور میں تجھے کہوں گا لا تختخی اللہ ربیہ اے جہل کٹے عربی کے ساتھ مذاق مٹ کر میری مہربانی میری مہربانی آج کے بعد عربی پڑھنا چھوڑ دے تو سکھوں کی کتابیں پڑھا گا گرنتھ پڑھا کرو تم سارے وادیوں کو میرا مشورہ یہی ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اچھا آگے چلیے جی ایک اور گول کیا کھلایا اس نے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہے وسلاد وَس لوگوں کو کہتا ہے وَس سلاد، وَس سلاد، وَس سلاد، قرآن کے حروف ہے کتنا نیکی ملتی ہیں سلاد میں کتنا نیکی ملتی ارے دیکھو پر ایک ہے لام ایک ہے سوال پریک لام ہے لام کے بعد ہے گاؤں وہ جہل کتا الاد پڑھ رہا ہے اور ہر لام کے بعد گاؤں کہ <سلام> کیسے بات ہے بھائی اصفلاد یا تو پڑھتا چلو اصلا وار تو پھر تو کہتا ہے لام کے بعد بہو ہے پڑھ رہا ہے اصلاد اور پھر کہتا ہے لام کے بعد اتنا پتا نہیں ہے کہ لام کے بعد الف ہے یہاں پر اور ہے کیا امام اعظم ابو حنیفہ کا فریق بنا ہوا امام احمد رضا اور خطوطے کزاب اتنا ہے کہتا میں تو کسی کو کے فتوے لگانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کفر کے فتوے لگانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کزاب تھوڑی دیر پہلے اسی کیفر کے اندر اس نے حضرت موسا سہاگ مورسا سہاگ میں جو تھے ان کو کافی کہا ہاں ان کو کافی کہا ہے اور جناب پھر جناب جی لانسی بھی کہا ہے لانتی بھی کہا ہے اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جو ایسوں کو مانتے ہیں وہ بھی کفر کرتے ہیں تو کفر فتوے بھی لگا رہا ہے اور کہتا ہے میں مجھے فتوے لگانے کی ضرورت ضرورت نہیں چلو وہاں بھی جو خدا تعالی کے جھوٹ ممکن سمجھتے ہیں وہ اپنے لیے تو فل سمجھتے ہیں اتنا بڑی ذات کے لیے جو جھوٹ کو ممکن مولانا تقبیر سنت سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اچھا جی حضرت تو بات یہ ہے اب ایک اور جہالت بھی ہو اس کی آتا وجہ تو توجہ تو بڑھائے آتا وجہ یہ کون سی ماضی کہ یہ کون سی ماضی ہے جس کے اندر مظاہرے بھی شامل ہیں آتا وجہ تو شروع کے اندر حمزہ جناب واحد کو تک لگا دیا آخر میں تابوں لگا دی یہ ایک نئی ماضی اور نیا مدارے وہاں کے اخلاق میں بن گیا نا ہاں یہ علم سیکھنا ہو تو بھئی مدارس میں جاؤ ان یونیورسٹی بغداد کہاں پہ مدینہ یونیورسٹی ہاں مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب سعودی عرب فاضل ہے فاضل بھائی یہ تو ابھی یہ ابھی فاضل ہے حضرت خدا خیر کرے خیر تو حضرت جی یہ بات یہ تو تھوڑا تھوڑی سی جھلک میں نے دکھائی حضرت کی جہالتوں کی ایمان سے بتاؤ یاد ایسا آدمی علم میں کلام کرنے کے قابل ہے علم کے اندر کلام کرنے کے قابل ہے یا ایسے آدمی کو ایسے آدمی کو جناب جواب دینا جو اچھا لگتا ہے نہیں تو میں لگ میں صرف اپنے دوستوں کے تسلی اور اطمینان کے لیے بھر رہا ہوں ورنہ کے ساتھ مخاطب ہونا تو میں وہ اپنی توہین سمجھتا ہوں جیسے پہلے کر چکا ہوں اب جناب والی جناب والا دیکھیں وہ بار بار لفظ اصل وہ رقد کر رہا وسیلے کا اس کا <سلام> جس طرح کے وسیلے کہ ہم اعلی سنت و جماعت اور صحابہ کرام قائل تھے نا اس کو رد کروائے جی تو رد کرتے ہوئے اس نے جو کچھ کہا وسیلے کا جو کچھ کہا اس نے دو قسمیں بنائی وسیلے کی وہ کہتا ہے یہی جائز ہے باقی سب ایک ہے اپنے حمال کو وسیلہ بنانا اس سلسلے کے اندر اس نے تین شخصوں والی وہ پتھر والی حدیش پارج ہے اور بار بار یہی پیش کرتا رہا اور تو کوشش آتا نہیں تھا اور یہ سکول کی کتابوں میں حدیث پاک لکھی ہوئی ہے اور یہ سکولی ہے تو لگتا ہے کسی ماسٹر کے ہاتھ سے اس نے وہ حدیث پاک چڑھ گئی تو حضرت امام بخاری بن بیٹھے حالانکہ بات تو ساری اتنی ہے کہ حضرت اسکول کے ماسٹر کے شاگرد اور اس نے کہیں سے سوج یہ حدیث پات جو ہے دی اور حضرت معجز بن کر بیٹھ گئے امام بخاری زمانے کے یہ بالکل صحیح ہم سمجھا آ رہے ہیں اتنی ہاں تو حضرت بات یہ جی ہے کہ ایک تو اس نے کہا وسیلہ یہ جائز ہے بس ایک صورت یہ جائز ہے کہ اپنے امال کو وسیلہ مانو دوسرا یہ جی ہے کہ کسی اللہ والے وال بندے سے کہوں کہ وہ دعا مانگو بس تیسرا وسیلہ اس نے کہا جائز بالکل نہیں ہے اور کتنا بڑا اہم ہے کہ پھر جتنی باتیں کی ہے نا پل کے اندر جو وسیلہ صاحب ہے وہ ان دو قسموں میں سے نہیں ہے وہ کیا وہ کہتا رہا پہلا انسان پہلا نبی پہلی ازمائش ازمائش میں اس کا لفظ دہرا رہا ہوں پہلی ازمائش اس کو جنت سے نکالا جائے کو پوچھو کیا حضرت اعظم علیہ السلام وسیلہ ہے یا نہیں کائنات کے کائنات کے وجود میں آنے کا وسیلہ ہے کہ نہیں ہے پھر اس نے جو ہمارے پاس کیسٹ بھیجی وہ خود وسیلہ ہے نہیں ہےسی کہتے ہیں جس چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے مخصوص جس کے ذریعے پہنچا جائے وہ وسیلہ ہے یا کہنا بیوقوف ہے وہ وسیلے کی دو قسمیں بنا رہا ہے اور یہ دونوں چیزیں اس وسیلے میں نہیں آ سکتی جس وسیلے کو اس نے کہا ہے یہ دونوں چیزیں نہ تو ایک حال نہیں نہ ہی کسی سے دعا دع حضرتمل اسلام کائرات کا وسیلہ ہے یہ تیری دونوں قسموں سے باہر ہے پھر تقسیم کیسی حاصل کی ہے تم نے یہ تو تمہاری تقسیم میں وسیلے حاصل ہوئی پھر اچھا جناب جو ہمارے اپنی قوم کے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے خود وسیلہ بنا ہوا ہے اور وہ بھی تیسری قسم کا بنتا ہے دو دونوں دون نہیں ہے لوگوں کو اگر کہتا ہے ہمارے سید عبد الغنی شاہ صاحب یہ وہ سید عبد الغنی شاہ مشہور ہے کا موکی کا موضوع ہو گیا ہے یہ وہاں بھی جتنا کن بجاتے ہیں نا یہ اصل کنک کا موجد جو ہے وہی تھا ہاں یہ خوبصورت لبو لہجہ جو قرآن پاک پڑھنے کا وابیوں کے پاس آیا ہے نا جب یہ مکل امام صاحب کی تکلیف تو یہ شرط سمجھتے ہیں نا لیکن اتنا غلیل ترین مکلط ہے یہ کہ عبد الغنی شاہ کی سوچ کی بھی تکلیف کر رہے ہیں چاہے وہ بیاانک سو رہا ہے ایمان سے پنجابی میں کرتے کٹا رنگ رہا ہے کٹا پہ رنگتا ہوگا تو واپس اور لائبے دو منگ لگ یا کھوتا ہنگ رہا ہوگی فرماتے اندر ان کرل اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن الحمیر لکھک بدترین انتہائی آواز سب سے گدے کی ہے حمیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ یہ وہاں بھی زیادہ ہے نا وہ بھی مولوی کافی ہے اس وجہ سے حمیر کہا اللہ تعالیٰ نے ہاں تو جناب والا یہاں یہ, یہ گدوں کی آواز بدترین آواز کرا کیوں اس کا آغاز جب ہوتا ہے تو وہ بھی سننے کے قابل ہوتا ہے پھر جب زور پکڑتا ہے پھر بھی سننے کے قابل ہے پھر جب آہستہ آہستہ نیچے کو بیٹھتے بیٹھتی ہے نا اس کی آواز پھر اور زیادہ اچھی لگتی ہے کیا آواز <laughs> <laughs> تو ایمان سے وہاں بھی سپیکر کھول کر جب یہ شروع ہوتا ہے اور ادھر سے گدا شروع ہو دونوں سے بچے برابر ڈر جاتے ہیں <laughs> <laughs> لیکن پھر میں لانتیوں سے پوچھتا ہوں لانتی جی تو بتا امام اعظم ابو خلیف اور اللہ کی تقریب شرک ہے تو عبد الغنی شاہ کی سر میں تقریب کیسے ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا کہ عبد شاہ کی سر لگاؤ بے سری نہیں ہے ہاں فرماتے عمر صاحب کہتے ہیں شاہ شادی فرماتے ہیں کہ اگر تو اسی طرح ہی قرآن پڑھے گا نا تو مسلمانوں مسلمانی کی رونق کی ظالم ختم کر دے گا جی مسلمانی سے لوگ کھائیں گے یار <سلام> مسلمان ایسے ہوتے ہیں او فو پھو قرآن ایسے پڑھتے ہیں شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کیا کریں یار بات یہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا قانون نام نہیں ہے یہ انگریز کو اسی وجہ سے دعائیں دیتے ہیں ہاں حیات سیب کتاب ہے نا حیرت دہلوی کی وہاں بھی اسماعیل دہلوی کے حالات پر لکھ رہا ہے کہ فرقہ ہے حل حدیث انگریزوں کی حکومت کی برکتوں کو مانتا ہے برکتوں <gutu> کو مانتا ہے کا بچہ جب اللہ ندی اللہ رسول کی اللہ رسول کے پاک بندوں تعالیٰ کے پاک احباب کے ساتھ دشمنی لی جی اور ان کو تم نے بائیں سے برکت نہ سمجھا तो अंग्रेजों को बात से बढ़कर समझना पड़ा ना क्योंकि शैतान शैतान का परोकार तो होता है ना दोस्त मह तो होता है ना अब समझ आए तो नहीं आ रहे भाई अच्छा फिर हजरत जी कहता है हजरत आगे चलकर के देखे दे रसूल अक्रम सल्ला पर कितना झूठ और इच्छाम बोल रहा है آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مقدس صحابہ کی جماعت کے مقدس لوگوں میری بات تابین تک پہنچا دینا تم تابین تک تبہ کے جماعت کے لوگوں آگے تک یہ حضور فرما رہے ہیں پھر کہتا ہے حضور فرما رہے ہیں جس سے پوچھ لیجیے کون سی حدیث میں ہے تبہ کا نام کون سی حدیث میں آیا ہے <laughs> کیا اس میں ہے یہ الفاظ ہے کہ رسول اللہ اسلمسما صاحبہ مقدس جماعت ہے اور پھر اس کی جہالت ایک اور بتاؤں کہتا ہے کروڑوں رحم تو ہوں کروڑوں کروڑوں رحم ہوں فلاں پر نازل صحابہ کی جماعت کروڑوں رحمتے تو میں نے کہا ظالم جی بتا ہم تو درود شریف درود شریف اللہ محمد صلی اللہ علیہ محمد منی وبارک وسلم پڑھے بدت ہے کیا ہے ہے یہ لفظ بدحات ہوتا ہے تو یہ ہے میں کہتا ہوں یہ کروڑوں رحمت نازل ہوں یہ کون سے درود کا ترجمہ کر رہا ہے اچھا اس کا مطلب یہ نکلا کہ عربی میں بداحت ہو سکتی ہے اردو میں کوئی بدات نہیں رہی ہے اردو میں جو مرضی کہہ جاؤ کوئی بدات دن تو تھی ہے ارے پنجابی نبی کے ماننے والے تم کسی پنجابی نبی کا ماننے والا لگتا ہے میں پوچھتا ہوں یہ کون سی کتاب میں پڑھا ہے کہ اردو میں جو مرضی کہے چلے جاؤ کوئی بدات نہیں عربی میں بدھات بن جاتی ہے ظالم بدا بدت ہوتی ہے چاہے کسی سمجھ بات یہ میں اس کو مخاطب نہیں ہو رہا مخاطب میں تمہیں ہو رہا جی سمجھ آ رہی کہ نہیں اگر تمہارے واسطے سے اس کو مخاطب ہو جاؤں تو اور بات ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی بھی کفار سے براہ راست بات نہیں کرتا پسند نہیں کرتا سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے اچھا اب بات یہ حضرت کس کے اب اس ظالم آدمی کے اوف او کفریات دیکھو اس کے کفریات اس ظالم کو اپنے کفروں کا پتہ نہیں چلا اور آگے جو اندھے بیٹھے ہوئے تھے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی آوازیں لگا رہے تھے اس کے ساتھ کے اندھے تھے نا وہ بھی کیا ہے اللہ میری توبہ ملک پاکستان کے کوٹ انگریزی کوٹوں کے نظام کو انگریزی ملک پاکستان کے لا دین جمہوری شیطانی کافرانہ کوٹوں کے نظام کو انگریزی کوٹوں کے نظام کو سراتے ہوئے اس کی تعریف کرتے ہوئے ایسا ہے زرداری کا نام لے کر کہتا ہے ملک کی عدلیہ آزاد ہو آزاد فیصلے کرے عدلیہ کہتا ہے وہ ظالم کفر کے نظام کو عدلیہ کہہ رہا ہے کفر کے کوٹوں کو عدلیہ کہہ رہا ہے <تصفيق> आ, आ, आ, आ, आ, आ, اور ادھر ہم تانا دیتا ہے کہ ہم بگاہی ہیں وہ میں پوچھتا ہوں ظالم یہ کوٹوں میں فیصلہ قرآن کے ساتھ ہوتا ہے شریعت کے ساتھ ہوتا ہے قرآن و حدیث کے ساتھ ہوتا ہے تو اہل حدیث بنتے ہو ادھر فیصلہ حدیث کے ساتھ ہوتا ہے ایمام سے بتاؤ بھائی کوٹ کس کے ہیں انگریزوں کے فیصلہ ان میں کس قانون کے ساتھ ہوتا ہے برٹش لا کے ساتھ اور یہ ملا خبیص کیا کہتا ہے عدلیہ اور اللہ تعالی کیا فرماتا ہے بڑوں پرانے پاس شاہ باب پانی ہے وہ کمبے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما <تصفيق> اللہ تعالیٰ تو قسم اٹھا کر فرماتا ہے جب تک یہ لوگ آپ کے محبوب صلی اللہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے اور آپ کے فیصلے پر نہیں چلتے اور آپ کے آپ کو حاکم نہیں مانتے اپنے جھگڑوں میں یہ ایمان والے ہیں ہی ارے ملا کر تم وادی ہو نا تمہارے اسماعیل بہلوی نے فتوا دیا تھا کہ انگریزوں کے ساتھ جہاد حرام ہے انگریزوں کی حمایت فرض ہے انگریزوں کی حکومت کو تسلیم کرنا فرض ہے یہ تمہارے بڑے ملاؤں کے فتوی ہیں میرے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہے تمہارے گھر کی سب کچھ نکال کے رکھ دوں گا آگے اللہ تعالی کے طرف بدل سے سمجھ نہیں آئی تو یہ جو انگریزوں کو دعائیں دے بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے ان کے ترجمان اہل حدیث ترجمان اہل حدیث کتاب کام صدیق سدھیک گوپالی کی دیکھو میرے پاس پڑی ہوئی ہے ان لنکیوں نے انگریزوں کی تعریفیں کی ہیں بلکہ عجیب بات ہے ماں سے صدیقی کتاب ہے نواب سدی قسم کے بیٹے کی اپنے باپ کے متعلق لکھتا ہے کہ میرے باپ کی شادی کیسے ہوئی تو شادی کی کہانی ساری پڑھ کر دیکھو ہے جی اس کی ماں کو ان کے انبھیوں کی جو ماں تھی نا اس ماں کے گلے کے اندر ہار بھی انگریز ڈالتے رہے وہ بیٹا خود کہانی لکھ ہے ہاں جی اور بیگم صاحب آپ وہ نواب صدیق کا سر وحد صاحب جو ہے وہ امام اعظم فریق بنتے ہیں ہاں جی جناب بخال میں پوچھتا ہوں زالب دلے وہ دلے جن کے اور جن کی گھر کے گھر والیوں کے چھاتیوں کو کرسانوں کو انگریز کھیرتے رہے وہ دلہ امام کیا وہ تو مسلمان نہیں بن سکتا اور تم امام صاحب کے مقابلے میں آ رہے ہیں ہو اور آگے مارنے والے بھی تو بے غیرت اسی طرح کے ہیں نا غیرت اسی طرح کی ہے جی جی امن نے بات کیا ہی تو کیوں یہ انہوں نے لکھتا ہے یہ لکھتا ہے کہ تو آئے تو انگریز حکومت کو ہے وہاں اگر انگریز حکومت نہ آتی اور سلاتی ہے اسلام کی حکومت ہوتی تو تم کبھی نہ نکلتے پھولتے تم جو پھیل رہے ہو یہ مال انگریزوں کی برکت ہے کیوں اس کا راز بھی میں بتاتا ہوں کہ انگریز جانتے عام قوم کہتی ہے ہمارے عام لوگ کہتے ہیں انگریز حکومت کے دور میں بھائی مذہبی آزادی تھی کیا کہتے ہیں مذہبی آزادی میں نے کہا ہاں انگلش ٹھیک کہہ رہے ہو مذہبی آزادی تھی لیکن یہ بتاؤ پابندی کون سی تھی کیونکہ تم تو مذہبی آزادی کو مذہبی کے ساتھ مقید کر رہے ہو اس کا مطلب ہے ہر طرح کی آزادی نہیں تھی صرف ایک آزادی تھی مزاحی باقی پابندی تھی وہ, कर, وہ کیا تھی وہ کون سی پابندی تھی وہ سیاسی پابندی اور مصدر. سی پابندی تھی وہ سیاسی پابندی تھی مذہبی آزادی تھی کیا مطلب حکومت کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں تھی لیکن اسلام کے خلاف بکواس کرنے کی چلنے کی ہاں کلام اٹھانے کی سماج بولنے کی جس طرح کچھ اٹھائے کرے گل سے مرتا کیوں لانچی انگریز کو پتہ تھا مذہبی آزادی دوں گا تو ان کا مذہب تباہ ہو جائے گا سیاسی آزادی دوں گا تو میری حکومت تباہ ہوگی لہٰذا حکومت اپنی بچاؤ ان کے دین کو ختم کر دو جب, جب اس نے مذہبی آزادی دی تو ایسے وہاں بھی کیڑے پیدا ہو گئے یہ بد مد مذہب کیڑے پیدا ہو گئے ہمارے جو اسلام میں شروع کیا ہوتا ہے اسلام میں جو ہوتا ہے مذہبی آزادی نہیں ہوتا. اسلام کے اندر یہ ہے کہ دینی پابندی ہوگی ہر آدمی دین حق پر چلنے کا پابند ہوگا لیکن شیخ کی آزادی ہوگی کیا مطلب عام سے چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی حضرت فاروق اعظم کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے پوچھ سکے گا کہ جناب بتائیے یہ چادر کہاں سے آ گئی ہے تو حضرت جواب حضرت کو جواب دینا پڑے گا چاہے وہ آدھی دنیا تو اچھا ہے اس وجہ سے یاد رکھنا جو فرعون ہوتے ہیں شیاتی فرعون ظالم نمرود حامان جیسے شداد جیسے جو حکمران ہوتے ہیں ان کے دور میں حکومت کے اندر سیاسی پابندی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے فاروق اعظم اور صدیق اکبر مولا آئی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نو ایسے حکمرانوں کے دور میں ہمیشہ دینی پابندی ہوتی ہے اور سیاسی آزادی ہوتی ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں تاکہ حکومت بھی صحیح رہے اور دین بھی صحیح رہے, رہے. سبحان اللہ کہ نہیں آ رہے کیونکہ انگریز لوگ وہابیوں کے محسن و بھی ہیں نی. نہیں سمجھ لگی نی, نی, نی. تو یہ کیوں, کیوں کہ ان کے مرہون منت ہیں یہ عباد ہے عباد اضلاد ادم واہو اد ادخلهم الله, أدخلهم الله مع آمین. آمین. آمین. آمین. تو بھائی یہ کہتا اس کو, میں کہتا, ہوں اس کو, اس کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں تمہیں اس سے کہ آپ سے مخاطب اسے کہو. اپنے وہابیوں کے فتوا پڑھ کر دیکھو عرب والے کیا لکھتے ہیں اور جیسے بنیا تصہر تثیر تفصیل تفہیم پڑھ کر دیکھو آپ حکمل جاہلی تحت مدد سے اپنے کثیر لکھتے ہیں کہ تاکاروں نے جو مسا قانون کا بنایا تھا جس کے اندر کچھ باتیں خدا رسول کے قانون کی تھی کی تھی فرمایا اس کو چلانے والا بھی کافر ہے اس کو ماننے والا بھی کافی اسی دی شادی کو تھا ظالم یہاں پر ضنا جائز ہے جس نے کہا ہے تقریر کے اندر عدالت فیصلہ جو بھی کرے گی ہمیں منظور کرنا پڑے گا اس کی تقریب کے اندر بکواس موجود ہے عدالت جو, جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں وہ منظور اپنے جب مان کے یہ اس کی اکیلی بات نہیں ہے اس اکیلے کی بات نہیں ہے انہوں نے جو جمعہ کیا ہے ادھر صحابیوں نے جو کیا ہے مینار پاکستان پر اس کے اندر انہوں نے مطالبے کیا ہیں جب تک آ جج بحال نہیں ہوں گے لطیف چواس لڑتی رہے گی نہیں بات ہم عدلیہ کی بحالی تک جنگ کریں گے جنگ کریں گے میں کریں گے ظالم کے بچے اپنے نکال تمہارے پہلے نہیں ہے لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں امام اعظم کے دشمن فطح حنفی کے دشمن یہ کون سی آیت اور حدیث سے نکالا ہے ان کو عدلیہ کہہ رہے ہو اور ان کے لیے جنگ کر رہے ہو اس کو تو اسلام میں ختم کرنا پڑ ہے لانسی کے بچے اور تم کہہ رہے ہو ہم معلوم ہوا واقع ہے تم انگریز کی اولا تو ہاں اب اب یہ تمہاری عدالتیں جس کو تم عدالتیں کہہ رہے ہو وہ فیصلہ کر چکی ہیں تو یہ کہتا نا ہمیں منظور کرنا ہوگا ہے نا وہ فیصلہ کر چکی ہیں کیا رضامندی کا جناح جس کی عورت کے ساتھ عورت اگر کسی کے ساتھ جناح کر رہی ہے تو ٹھیک ہے اب آگے کو تو منظور کرنا ہوگا نا جی منظور کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے اپنے جو کرتے کرتے رہا جس کے ساتھ کرتی رہا پھر ٹھیک ہے سارا کام ٹھیک ہے نا منظور تو کر لیا انہوں نے اس کی عورت کے ساتھ وہ بھی رہے منظور جو ہے جی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہاں بھا تو ان نے کیا سمجھا یہ برائے مولوی کے ساتھ چکر ہے تیری یہ برائے مولوی نہیں ہے برائلر وہ ہوتا ہے جس کا سکول کے ساتھ بھی اتفاق ہو <تصفح> نیچر قانون کے ساتھ بھی اتفاق ہو لیکن وہاں بھی کے ساتھ سدیش پر اختلاف کرے نیچے پھر جپی ڈال لیں یہ براہم اللہ نہیں ہے الحمدللہ یہ صوفیاء کرام کا خاجم ہے نک تھانی تین پتہ لگ جانا کہ لیکن میں مخاطب اس سے نہیں ہوں آپ کے واسطے سے مخاطب میں اس سے بات کرنا ہی چاہوں سے وہ بچورہ کیا ہے ہمارے سامنے یہ تو نہیں کا چھوٹا سا ایسا چتونگڑا جس کو ہم پھوپ ایک سے اڑا دیتے بات یہ اچھا اب حضرت جی یہ اس کا ایک کپڑا بجمائی کوپرا اس اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں منظور کرنا پڑے گا جو ہر فیصلہ ان کا یہ اور اپنے بہادیوں کے کے مطابق کی عرب کے کیونکہ عرب کے وادیوں اور ادھر کے وادیوں کا دین الگ ہے یہ دین ایک نہ سمجھنا ان سمندر پار اور ہوتا ہے سمندر کے ادھر اور ہوتا, ہوتا, ہوتا, ہوتا <laughs> <laughs> ہے ان کا یہ لانچی ادھر کیا کہتے ہیں دربوانہ سے جانا شروع لکھا لوڈ لا کوالی آڈیا چمڑی نے ٹوڈیو کی آدمی آن خوجی مارے تو بغیر بڑا دیکھ رہے آ چلنا ہے تو صاف ہی لگتا ہے غیرت کا بچہ وہ پورے دین کے ساتھ مزاق کر رہا ہے شرابے پیتے رات کو ہلا کرتے ہیں رنڈیوں کے ساتھ انگریزوں کے ملکوں میں اور تیرے شیخ ہیں ادھر آ کر دربار پر شرک جانا شرک قرار دے دیتا ہے ادھر ان کے ہر بھی بہتر ادھر کہتا ہے آٹھ دراویے ہیں وہ بیس پڑھتے ہیں اور غیرت کا بچہ ادھر کہتا ہے بیس سابت کر تو دس لاکھ روپے انعام دیں گے اور وہاں پر بیس ان کی ثابت کر کے دس لاکھ لے آتا ہے وہ غیرت ہو بغیرت بول یہ کہاں سے دن نکالا یہ سمندر پار دین اور رہے ایک مرتبہ تو اپنے شجوک کو کہہ دو ارے بےغیرت شجوک ہو بےغیرت تو نہ بنو انگریز کے دوست بنتے ہو خود کہتے ہو انگریز کے دوست ہیں ہم برطانیہ کی حکومت کیسے ملی ان کو برطانیہ کی حکومت کیسے ملی بتاؤ انیس سو پندرہ کے اندر جو محیدہ ہوا تھا، برطانیہ کے ساتھ ان دجالوں کا عرب کے دجالوں کا وہ کیسے ہوا تھا ذرا بتاؤ اپنے بھائیوں کو تاریخ تو نکال کر بتاؤ وہ بغیرت تم نے لکھ کر دیا تھا کہ ہمارا آنے والا کوئی شہزادہ برطانیہ کے مخالف نہیں ہوگا لانٹی تم نے لکھ کر دیا تھا کہ ہم سرزمین جہاں تک ہماری حکومت ہوگی اس کو نہ بھیج سکیں گے وہ کسی کو راہ نہیں دے سکیں گے کسی کو ہیوا نہیں کر سکیں گے ہاں اسی وجہ سے وہاں پر کہتے ہیں تو پراپرٹی نہیں بنا سکتا کہتے ہیں نا پراپرٹی کا ان کی زبان کہہ رہا پراپرٹی وہاں تو نیشنلٹی نہیں ہو سکتی کسی کو پکی رہائش نہیں مل سکتی میں پوچھتا ہوں ظالم کا بچہ یہ کون سی حدیث سے نکالا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر جو یہود و ابنہ جدیدہ عرب یہود کو عرب کے سے نکالنے کا جو حکم دیا تھا تو امت کو بچانے کے لیے دیا تھا یا لانتی کا بچہ اسی لیے دیا تھا کہ وہاں پر انگریز تو آ سکے اور وہاں پر جہازوں کے اڈے بنا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن وہاں پر مسلمان جہاج نہیں لے سکتا یہ رسول اکرم کے فرمان پر عمل کر رہا تھا اور کی روحانی نسل سے مچھر دی نسل تو میں پوچھنا یہ کہڑی ادیس کٹے شریف میں آتا ہے جہل کٹے بخاری شریف میں آتا ہے پڑھ کر بیٹھ تین پڑھنا تو پکوان کو سید بن بیٹھا سو راسے کی مخاطب نہیں ہوتا شریف سے موجود ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گجار آئے گا مدینہ شریف میں دو زلزلے آئیں گے جتنے منافق ہوں گے ڈر کے مارے نکل کر دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے معلوم ہوا تم ہی وہ دجال کی نسل ہو جہاں جو گھسے ہوئے ہو اب جب دجال آئے گا اگر تم اسی طرح رہے جی صاف کا مطلب ہے سجال کی نسل بھی بدیر شریف میں رہے گی اور رہ رہی ہے عجیب بخاری کہہ رہی ہے تقویز خلافت اور ہمارے یہاں سنت سمجھ آ رہی کی نہیں اچھا بھائی آگے چلیں وقت بہت کم ہے ان کی ٹکائی کے لیے تو میں سارا دن بیٹھا رہوں. آ رہی کہ نہیں جی جی اللہ تعالیٰ جو بزل سے ایک بات کا جواب ان کے باپ سے نہیں بن سکتا میرے سامنے آ جائے تو اس کو میں بتاؤں ارے بغیر تجھے کس نے شاخ الاسلام بنایا کنجا تمہیں شرم نہیں آتی شاخ الاسلام بنتا ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے توفیق ملتی میں تیری قبر پر پیشاب کرتا تو اتنا خبر شادی ابھی میں چل کر آگے ان کی بدماشی اور ظاہر کروں گا دیکھیں اس کو فر بیان کرتا ہوں میں پاک کے ماں نے بدل بھائی جی قرآن پاک کے معنی کو بدلنا جی جی کو نہیں کرے مسلمان رہتا ہے قرآن پاکستان نکال دی ہے اچھا ادھر دیکھو بھائی جی اس جہل نے بےمان نے سورت امبیا کون سی سورت بات سورت امبیا شریف جو ہے نا اس کی آیت نمبر ستاسی کتنی ستاسی کو تلاوت کیا جی موسا موسا سہاگ صاحب مجروب جو تھے علیہ الرحمٰ موسا سہاگ علیہ الرحمٰ جو مجروب تھے <تصفح> ان پر تنقید و احتراج کرتے کے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ موسا سہاگ ان کے متعلق جو بکواس کیا ادھر کیا کرتا ہے حضرت یونس علیہ یہ آیت پڑی اس غالب نے اور کہنے لگا ارے یہ مورسا سو کا کون جو چوڑی توڑ کر اللہ کو کہے کہ یا یہ سہاگ لے لے یا بارش دے دے یہ نبی ہے نبی کے ماتھے پر بال آتا ہے نبی کے ماتھے پر جب بال آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہتا ہے اللہ نق دے را لوں نے گمان کیا کہ ہم تجھ پر قدرت نہیں رکھیں گے ایک کفر تو اس ظالم کا یہاں پر یہ ہے کہ اس نے غضب کو غضب حضرت یونس علیہ اسلام کے غذب ہونے کو جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوخ کیا کیا مطلب کہ نوز باللہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ پر غضب آیا تھا ابھی مان سے بتاؤ جس کو خدا پر غضب آئے وہ مسلمان ہوتا ہے اس نے نبی کو کیا بنایا پھر جاہل کا بچہ کیا کہتا ہے فضنا فز مردود کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ غنا کون سا سیکھا ہے ذنا ماضی کا غائب کا سیگا ہے اور وہ مخاطب کا بنا کر ترجمہ کرتا ہے فضنا کا مرتو کیا ہے، یہاں پر فضنا ہے فضن ہے معنی ہوتا ہے اس نے گمان کیا اچھا پھر کیا کہفام کہاں یہاں پر یہ کس نے ترجمہ کیا حمزہ استفام کے ساتھ حمزہ استفام فا کے بعد ہوتا بھی ہے اور لانتی تجھے پتہ نہیں ہے اور پکوڑے فروش اے پکوڑے فروش محبت نام فروش محدد زمیر فروش محدت وہ محدت کا بچہ اس کو محدد اور محدث کو بھی فرق نہیں آتا ہوتا صحیح فرما رہے اس محدث کو میں کہتا ہوں مہدے سے زمانہ زمانے نے پر حد کو واقع کر دیے بہت سے میں کہتا ہوں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کا بچہ یہ زنہ شراک کے بعد ہم استفام ہو لانتی تجھے اتنا پتا نہیں ہے کہ عروف استفام جو آتا ہے وہ صدر کلام کو چاہتے ہیں اگر تو آتا تو شروع میں آتا یہ فب تو مار کی تھا تو کی یا چور چل یونیورسٹی بلے بلے یونیورسٹی بہت اچھی پریورسٹی اللہ اکبر قبیر قرآن کے ساتھ لیکن میں اس کے باپ کو آپ کچھ نہیں کہتا ہو سکتا وہ اچھا آدمی ہو یہ بھڑا نکلا ہو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی لیکن بات یہ ہے دیکھئے کتنا تعریف کیا اس نے قرآن پاک میں اتنا تبدیلی کر دی اس نے اور سنیے ان کے سعودی عرب کیوں نہ ہو ان کے اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ فضلے یہ نہیں ہے اسی طرح یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی جو بنی ہوئی ہے نا یونیورسٹی وہ لفظ بھی بتا رہا ہے یونیورسٹی ہوتی کاکروں کی ہے تو وہ یونیورسٹی ہے تو کیونکہ وہ کافروں کی یہودیوں کی ہے تو وہاں سے نکلنے والے فضلے سارے ہی ایسے ہیں وہاں سے جو قرآن پاک چھپ کر آتا ہے اور جو حاجیوں کو مفت تقسیم کیا جاتا ہے نا قرآن پاک القرآن وانی ہے وہ تفصیل ہوئی ہے سعودی عرب کی حکومت یہ سب لکھا ہوا ہے شاہد الحرم شریف ہے عبد العزیز عال سعود الفی لانچ کے بچوں نے کیا ترجمہ کیا ہے اس آیت پاک کا دیکھیں پہلے ان کا ترجمہ سناتا ہوں پھر ان کی بہادروں کی اپنی پرانی تفصیلیں نکال کر پھر سنا گا کہ وہ کیا لکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام یہ ترجمہ کر رہا ہے ترجمہ کرتے بکواس کرتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو نور بلّہ یاد کرو جب کہ وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے आ, आ, आ, یہ ترجمہ ہوا ہے یہ دیکھ لو سامنے میرے سامنے پڑا یہ برائے لانتی اور جو اللہ عوام جاتی ہے قرآن توحفے میں دے دیا ہے وہ خنزیر قرآن تحفے میں مل رہا ہے دیکھ تو صحیح وہ تو کف میں قرآن کی تاریخ قرآن کی تبدیلی قرآن کے مزوں دے رہا ہے تجھے ترجمہ کیا کیا ہوا اللہ اس نے خیال کیا کہ ہم اس کو ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے یعنی yani حضرت یونس نے یہ خیال کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمارے متعلق کہ ہم اس کو پکڑ نہ سکیں گے یعنی اللہ ہم ہم پکڑ ہی نہیں سکیں گے یعنی حضرت السلام نے یہ سوچا کر بھائی مان بچاؤ دسو جی سمجھے کردر مسلمان ہے لانتی کی لکھن ہے اور اس خیال اور اس وانتی بکواس کے کفر پر میں کاضی شوقانی وادی کی تفسیر کا دیتا ہے اللہ ہوں میرے پاس فتح القدیر اس کی ہے کون سی قدیر جہاں میں نے یہ فتح القدیر یہ ہے سامنے حضرت اسی آیت کے تحت فتح القدیر والا لکھ رہا ہے کاضی شوقانی وادی فہم وب اللہ کفر یہ پہنا حضرت یون علیہ السلام نے یہ سمجھا پر قدرت نہیں رکھتا اس نے یہ سمجھا فرماتے اور نبی سے لانتی ہے اس کا مطلب یہ نکلا تم تو اپنی تفصیلیں بھی نہیں پڑ سکتی وہ ہوتے جسٹی ہے مرغے کی ٹانگ توڑ دیتا ہے آ تیرے ورگے کترا کی میں ٹانگی توڑنی ہوگی سمجھنی بات کی کیا یہ لکھا ہوا ہے صاحب سفر نمبر نو سو ستر جی فتح قدیر جلد دوسری تقدیم ہے محمد ریاض احمد اخری وا کی تقدیم بھی کیا ہے یہ گمان کفر ہے اللہ کے متعلق جو بھی رکھے گا کافر ہو جائے گا دوستو اب بتاؤ ہم اپنا اپنا رونا کیا امام عالم کا رونا کیا ہے جو نبیوں کو کافر باندھتے ہیں بچے مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں ہم کو وہ شکر آگا کے ترجمہ کیا ہے سنو ترجمہ اس کا خود این قبا بھی جو صرف ترجمہ لکھ رہا ہے نواب وحید حد یہ تفسیر وہی جی میرے سامنے ہاتھ میں ہے کسی آیت کے تحت ترجمہ لکھتا ہے وہ سمجھا کہ ہم اس کو تنگ نہ کریں گے hmm. نق دے رہا ہے نئے ہے ہم اس پر تنگی نہیں جید کریں جید گے, گے. आ आ आ اللہ! اور حضرت یہ کیوں سمجھتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے جانتے تھے کہ میں تو میں تو ادھر سے جو جا رہا ہوں اللہ کی غیرت کھا کے جا رہا ہوں لیکن آپ سے جو خلاف اولا کام ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لینے کے بغیر بستی سے چل گئی چلے اللہ تعالیٰ سے بر کو اتنا پتا نہیں مغاد آپ اللہ پر حضرناک نہیں ہوئے یہی کاری شوقانی لکھ رہا ہے مغاد مغل من میں اچھے ربھی آپ اپنا کوئی اپنے رب کی حیرتہ تقویف ہر انسان ہر خلاف ہر حیدری رمایاں بچہ کتنا فرق ہے تو ان کو خدا پر گدرناک مان رہا ہے اور تفسیروں میں لکھا ہوا ہے وہ قوم پر گدر ہوئے تھے اپنے رب کی وجہ سے خواہ رحم خواہ رحم سبحان اللہ था था आ, حدیث بھی ایسے سمجھتے ہوں گے قرآن جب سمجھ چکے ہیں تو حدیث کو کیوں نہ سمجھے بھائی یہ لوگ ہاں کمال ہے لیکن پتہ نہیں کتنا یہ پھر اپنے دور کے امام بخاری بنے ہوتے ہیں ہاں دکان مشہور ہے نا گٹر بھاگا جا رہا تھا اگر نیل کا مٹکا پڑا ہوا تو اس میں گر گیا نکلا تو جب خربا لگا اپنے جسم کو دیکھ کر کہنے لگا ارے بھائی میں تو شیر بن گیا ہوں چیتا چیتا آگے جناب اب پوچھا اس کی اوپر تم اوپر ہے حضرت بڑے تکبر غرور سے چلتے جا رہے ہیں کہ بادشاہ بن گیا ہو جنگل کا چیتا ہوا اب جب آگے پہنچا تو سامنے سے صحیح شیر آ گیا اس نے <laughs> <laughs> جب آواز نکالی شیر نے اٹھاڑا <laughs> <laughs> تو جو گدڑ صاحب تھے حضرت صاحب کی طرح ان کا پخانا نکل گیا پخانا نکلا تو کسی نے کہا حضرت صاحب خطیب پاکستان یہ کیا ہوا ہے اس نے کہا بھائی یہ جھوٹھی چودر چوداہٹ نکل پڑی ہے یہ فاضل یونیورسٹی بنا تھا میں پتہ ترجمے ہو رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ اچھا جی اب آگے چلتے حضرت تحریف کا کام ہے ہم کو وراثت میں ملی ہے کشمیر کہتا ہوں وہ بچہ زمانہ عبارتوں کو بدلنے احادیث کو تبدیل کرنے کا بادشاہ تھا اس کے سامنے یہ کام کچھ نہیں تھا اگر اس کی ان بدماشیوں پر وہ ہونا چاہتے ہو پہتا ابن تعمیہ کتاب پڑھو دیکھو اس نے شاخا کیا بات نہیں سمجھ آ رہا آپ حضرت پھر دیکھیں یہاں پر میں پھر تھوڑا پیچھے جانا چاہتا ہوں ایک بات رہ گئی پاکستان کے کوٹوں کی بات کرتے ہوئے نا پھر اس سلسلہ میں تائید کے اندر حضرت عمر بن خطاب کی مثال ہے اللہ کے نظام اور مثال فاروق آزم شرم نہیں آتی بے پر کیوں شرم آتی کسی بے شرمی پر تو ان کو پیسہ ملتا ہے کسی بے شرمی پر تو ان کے جمعے کھلے ہوئے ہیں کسی بے شرمی کی وجہ سے ان کے دماغ کھلے ہوئے ہیں بے شک بے شک ہے ہاں ہاں جی اچھا پھر اس میں یہ کوفر جناب کتنا کوفر ہوگا تین تین چار پانچ کوفر تو موٹے موٹے دو اچھا اب حدرت اس میں جواب دینے کی کوشش کی اس کی طرف ہے ہوں کہ ہاں اس سلسلے میں ]orian. ہمارے امام علیہسل سرکار کا اس نے حوالہ دیا کہ انہوں نے ملفوظات میں لکھا موسا سواس یہ باپ بہت پیش کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کر کے امام اہل سل جو اصل عبارت ہے وہ ساری میں آپ کو سناتا ہوں دو سو آٹھ صفحہ منفوظات اعلیٰ حضرت دو سو آٹھ صفحہ پر یہ لکھا ہوا ہے آپ سے پوچھا گیا حضرت مجروب کی کیا پہچان ہے کیا آپ نے فرمایا سچ سے کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطالعہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا <سلام> حضرت سیدی مرشد وہاغ رحم اللہ تعالی مشہور مجازیب میں سے تھے احمد آباد میں مزار شریف ہے میں <سلام> زیارت سے مشرف ہوا ہوں اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں <سلام> زنانہ وضاح رکھتے تھے کیونکہ مجروب ہوتا ہی وہی ہے جو پاگل کو حکم میں ہوتا ہے <سلام> لیکن سب اتنا ہے کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کی جس کا دماغ الٹ جاتا ہے دماغ الٹ جاتا ہے لیکن دنیاوی معاملات کی وجہ سے دنیاوی مسائل کی وجہ سے وہ پاگل بن جاتا ہے <متحدث> <مجزو> <متحدث> بس سمجھ آ رہی کہ نہیں آتی یا <متحدث> بعض اوقات چلے وغیرہ ایسا مطلب ایک کی دماغ خشک ہو گیا اس وجہ سے مجروب مجزو وہ ہوتا ہے کہ جس پر تجلی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی توحید کی تجلی اس کے دل پر آتی ہے اس کا برتن چھوٹا ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ کی جانب ادھر اللہ کی جانب اللہ تعالی کی جانب وہ شخص یعنی اس کی توحید کی جانب وہ دانا ہوتا ہے اور دوسرے ہر طرف شوٹ پاگل ہوتا ہے ریت اس کے قول فیل پر کوئی معاوضہ نہیں کرتی اس کے قول فین پر کیونکہ اس کا حکم شریعت میں پاگل کا کہ عام عوام لوگ بھی جانتے اس کی وجہ سے مجروب کی اتباع حرام مجروب کو پیر بنانا حرام چاہے کوئی مجروب کاما والی سرکار ہو جائے جس طرح کا بھی کوئی مجروب ہو رحمت اللہ علیہ وہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ان کا مرید ہونا حرام اور ان کی اتباہ حرام ہونا مرید نہیں ہو سکتا مرید ہوتا ہے سالک کا اللہ تعالیٰ کے بیاہ کے طریقے پر ہو ہاں بے شک نہیں وہ خود اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکا تو کسی کو کام کیسے رکھے گا جی تو وہ بھی مجروب تھے خاص فرماتے باتیں ہیں زنانہ بزا رکھتے تھے زنانا والے کپڑے پا کے رکھتے سونا والے ایک بار کا شدید پڑا بادشاہ قاضی کابر جماعت بر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں جب لوگوں کی ہر سے گزری ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا میجے بھیجیے یا اپنا سوہاگ لیجیے میجیے یا اپنا سہاگ لیجیے. لیجیے یہ کہنا تھا کہ گھٹائے پہاڑ کی طرح منڈی اور جل تھل بھر دیئے ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے ادھر سے قاضی شہر کے ہاں تو اتنے تک اس نے بیان کی ہے اس نے یہی بات بیان کی ہے اس واقعی نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ کیا ہے لانتی ہے یہ کافر ہے فلان ہے خدا کو تڑی دے رہا ہے خدا تعالی کو تڑی دے رہا ہے کافر ہو گیا ہے لانتی ہے فلان ہے اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو اس نے بکواس کا کیا جو قرآن پڑھ کر اس نے تعریفیں کی ہیں اور حضرت کو <homosexual> پھر اس نے رکھ لیا ساتھی تو یہ وہ محلوب تھا تو محلوب کی گستاخی کا نتیجہ یہی نکلا کہ خود نبی کے پتہ نے کر کے قرآن کی تعریف کر کے خود کا پھر بن بیٹھا ہے سمجھ آنے کے نہیں لیکن میں اتنا کہوں گا آپ کو بچہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیجئے یا اپنا سہاگ لیجیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مجروب ہے اس کے قول و فیل پر شریعت میں مواخذہ نہیں ہوتا اور اعلیٰ حضرت بھی شروع میں پہلے فرما رہے ہیں جی مجلوب سچے کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود شریعت پر نہیں چلتا لیکن اگر مطالبہ کرے تو مقابلہ نہیں کر <سؤال> <شر، بے> <سؤال> سمجھنی بات کی اب یہ بات یہ تری نہیں بےغیرت یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی محبوبیت کہہ رہا ہے یہ ابن تیمیہ بھی یہ حدیث سات لکھ رہا ہے اور اس نے قاعدہ جریلا فی توسل والوسیلا <وزن> اور مجموع الفتابہ کے اندر یہ جی اس کی پوری کتاب موجود ہے جی، بیشا، بیشا یہ صاف لکھ رہا ہے کہ احادیث میں جو آتا ہے لو اقسم اکسما لہبر وہ کہتا ہے یہ تو بالکل برا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہیں کہ جو اللہ پر قسم کھا لیں اللہ تعالی ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے رسول مطلب وہ خود لکھ رہا ہے قسم کھا لیں گے اللہ سے یہ کام ضرور کروائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دے گا کیا مطلب ان کی بات کو مان لے گا پرانے میں آتا ہے جو زیادہ دلوں فیس ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے وہ ہم سے جھگڑتے تھے لوتھ کی قوم کے بارے میں ارے جغیرت کا بچہ کیا یہ کتنا بات کر رہا ہے تو کافر کہہ رہا ہے اور وہ جھگڑا کر رہا ہے قرآن فرماتا ہے جو چار دنوں وہ ہم سے جھگڑا کرتا تھا قوم لوت کے اندر قوم لوت کے بارے میں حریش پاک میں آتا ہے بچے چھوٹے جو فوت ہو جاتے ہیں یہ جنت کے اندر کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ اللہ تعالی سے کہیں عرض کریں گے یا اللہ والدین کو بھیجے گا تو میں جنت میں جاؤں گا ورنہ نہیں جا سبحان اللہ سبحان اللہ او واہ بھی بے غیرت او واہ بھی تھلے دماغ کا بندر اور تھلا بندر بے غیرت اپنی عقل کا قصور نہ ماننا نرانتی بچہ جھگڑے گا اللہ تعالیٰ آ فرمائے گا آئے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے بچے لے جا لہن سی کا بچہ انہوں نے تو ایک مرتبہ کہا ابھی جھگڑا تو نہیں کیا دوسرا سہاگ نے تو ایک بار کہا اور وہ بھی مجلوب ہے مجلوب وہ بھی ایک مرتبہ کہہ رہا ہے یا اپنا سہاگ لیجئے یا نہیں بھیج دیجیے تو لانٹی کا بچہ ادھر کیا کہے گا وہ جھگڑے والے کو کیا کہے گا جھگڑے والا اللہ اللہ کا خلیل ہے ادھر لیکن لانٹی کو پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایک شان محبوبی ہوتی ہے ایک شان اقدیت ہوتی ہے ایک شان اقدیت میں ہوں تو اپنے آپ کو ظالم بھی کہہ دیتے ہیں سارا کچھ کہتے ہیں روتے گر جب شان محبوبیت میں بیٹھے ہوتے ہیں نا پھر یہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مان لیتا شان بھی بارہ ہے اور یہ شان بھی بنا کنگل وابی ہے اچھا اب حضرت دیکھتے ہیں میں کروں اس نے کہا حدیث اس اس نے نابینا صحابی رسول اکرم کی بارگاہ میں جو تشریف لائے حضرت عثمان بن رضی اللہ عنہ روایت نابینا صحابی وہ جس کو نماز حاضر کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کی کو بتائی تو حدیث کے اندر اس نے ابن تعمیر کی افتباع میں جو تعریف کرنا چاہی تھی سمجھ بات کیا تو اس نے کہا بھائی یہ ثابت ہوتا ہے صرف عبر یہی کہتا ہے اصل پیشوائر کا وہی ہے اصل دجال وہی ہے وہ دجال صاحب کہتا ہے کہ صرف ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم کی بارزا میں آؤ وہ بھی جب زندہ تھے بعد میں تو وہ مردود پتنی کا کچھ کہتے ہیں ادھر آؤ تو پھر باسمون آ کر ان سے کہو دعا کریں تو دعا کر دیں گے تو باسمون اور یہ بھی اس نے کہا ہے کہ اس نے بھی کہا ہے کہ وفات کے بعد تو توبہ توبہ بھر کو قبر پر وہ بھی کہتا ہے قبر پر بھی آنکھ شرتا ہے اور جناب کہنا ان کو مانگنا ان سے کہنا اور لتیجہ کی بات اب یہ ہے کہ قاعدہ قاعدہ جلیلہ جو اس نے بنا کیا لکھا ہے قاعدہ جلیلہ اس ذلیل نے لکھا ہے ابن تہمیہ نے بھائی جی. سبجو جی. سے سنیے اس کے اندر یہ لکھ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے آخر سے موجلہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر بھی کہیں ہو تم درود پڑو میں سنتا ہوں. مجھے پہنچتا ہے اور جب قبر پر پڑھتے ہو تو میں سنتا ہوں میں <laughs> <آل laughs> سنتا ہوں صرف تہمیہ کہتا ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف یہ حکایت ہے نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شکایت ہے جو یہ کہتا ہے ان کی طرح منصوبہ ہم کرتے ہیں تو شکایت کے معنی اور توجیہ کرتے ہوئے بیان معنی اور توجیہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے سمجھو جی کیا کہتا ہے کہتا بھی اگر اس سے یہ ثابت کی ہو جائے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ قبر انور پر آ کر ان سے حضور کی بارگاہ میں یہ کہنا یا رسول اللہ دعا مانگی ہمارے لیے بارش مانگی ہے ہمارے لیے بچہ مانگی ہے یا رسول اللہ ہمارے لیے کرم کیجیے اللہ کی بارگاہ سے یہ دے دے ہمیں یہ کہتے ہیں شکایت سے تو اتنا ہی ثابت ہوگا بس وہ میں نے کہا کیا کہتے ہیں بھاگتے چور کا لگوٹا سہی وہ تیری مت مجھے کنر پھنس گیا ہے اب کتنا تناد بیا نہیں ہے کہ پھر آگے چل کر بےمان کہتا ہے یہ کسی سے ثابت نہیں قبر پر آ کر رسول اکرم کی خبر کیوں نہ ہو تو ادھر اکرم کو کہنا کہ ماں آپ ہمارے سفارشی بنیں آپ ہمارے ہاتھ میں دعا کریں یہ کوئی ثابت نہیں ہے اور پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ثابت بھی ہو تو اتنا ہی ثابت ہوتا ہے تو پھر ظالم ادھر کہتا ہے اتنا ثابت ہوتا ہے جائز ہے ادھر کہتا ہے یہ نہ جائز یہ کیسے کرے اور یہ وہاں ابھی بھی غور دیتا ہے آپ دیکھو اس نے دعویٰ یہ سب دن بھی یہ مردہ یہ کیوں کر رسولہ کن کو مردہ سمجھتے ہیں ہمیشہ کے لیے تو بے ضمیر بے اسلام خیر تو اتنا پتہ نہیں پڑتا ہمارے صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پایا وہاں بھی مرنا کہنے لگا نبی مردہ ہے آپ فرماتے ہیں دلیل کیا دلیل کہتا ہے ان میں کامتوں میتھوں آپ فرماتے ہیں ملا جی یہ بتاؤ یہ کذی اکاؤنٹ ہے دائنا متلقہ ہے یا متلقہ ہوگا اب بیچارے یہ ہوتے تو ڈھگے ہیں نا سنی سنائی پر مولوی بنے ہوتے ہیں حقیقت پتہ نہیں ہوتا اکلیہ سے بھی فارغ ہے نکلیا سے بھی فارغ ہوتے ہیں نکلی بلوم آتے ہیں اپنے کیا اتنا نہیں جانتا آپ رو جی یہ دائمہ نہیں ہے کلیا مطلق کاما ہے اس سے تو صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ موت آئی یہ شامت نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے مردہ ہے تو یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا کہ رسول آپ بھی مردہ ہے یہ تو ہمارا بھی ہے جس نے بھی بکواس کیا کہ یہ تو سمجھتے ہیں کوئی نہیں مرتے این تو مرتے نہیں ہو ہم کہتے ہیں نبیوں کو آن کی آن موٹ آتی ہے قانون پورا ہوتا ہے ہمارا ہی ایمان ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ تمہارے الفاظ بھی مانتا حدیث صحیح ہے بے شک نبی اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں یا خیرت کا باہر ہی کہاں گئی علی حدیث ہے نانیل میں سمجھ گئی بات لکھ رہیے جو پی گئے دیکھیں میں اب راج بیان کرنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم وفاد تک کی بات تھی اتنے سہمیا خود خود لکھ رہا ہے خود لکھ رہا ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سفید تبرانی کی حدیث ہے بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑ گیا غلط حدیف الصحیف ہم لکھا ہوا ہے قائدہ جلیلہ کے اندر حدیث صحیح ہے حدیث کیا ہے صفا نمبر دو سو بارہ ہے حضرت جی قائدہ جلیلہ سفا نمبر دو سو بارہ مختلف الفرقان کا چھپا ہوا وہ کی تاکیق ہے سمجھنی بات کیا آئی حجی صحیح حضرت عثمان میں تعالیٰ صا پر رسول نہیں ہے دشمن یہ ہے انگریز کی مرغہ بھی سمجھ نہیں آتا دیکھو <laughs> کیا ہے ہے ہے حضرت عمر جس طرح اپنے تہیں نے لکھایا اسی طرح بیان کرنا چاہتا ہوں عالی وارد پڑھ کر ان الرجل كان يختلف الى حسنا نعبد في حاجه الله سبحان اللہ امين خلق يا حسنا نبنا فلاقي عثمان ابن حنيف فشكى إليه ذلك فقال له عثمان ابن حنيف اتلميذ وأتى فتوضى ثم اتي المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني يتبجه بك إلى ربك عز وجل فيقضي فيقضي لي حاجتي سهلا وتذكر حاجتك ورح حتى أروح مات فانطلق الرجل فاصطمع ما قال له ثم اتى باب عثمان ابن عفانه فاجلسه معه على التنفسة فقوى وقال حاجتك فذكر حاجته فقضاه له ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة وقال ما كانت لك من حاجة فأتراه ثم إلا الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خير ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيه حتى كلمته فيه فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فتصدره فقال يا رسول الله فهو ليس لي قائد وقد شق علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجت الميبات فتولى ثم صلى ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات فدعوات فكان عثمان بن حنيفل فوالله ما تفرقنا وطالبنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كان لم يكن به ضر القطر جھپارو جھپارو جھپارو حضرت عثمان بن عناق رضی اللہ تعالیٰ لوگ فرماتے ہیں ایک شخص حضرت عثمان بن عفان آپ کا دور خلافت فاروق آغم کے پاس بتائیں آپ کو حضرت عثمان غنی کا دور خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک شخص آپ کے پاس آتا جاتا تھا کسی کام کے لیے لیکن آپ توجہ نہیں کرواتے تھے تو وہ شخص ملا حضرت عثمان بن حنف کو یہ بھی صحابی ہے قدر ان سے ملا حضرت یہ مسئلہ ہے آپ نے فرمایا جاؤ لوٹے میں پانی لو رو کرو صحیح طرح اور دو رات نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو سبحان اللہ کیا دعا پڑھو آئے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ یا سالوں کا وہ توجہ ہو علاب کا محمد نبی رحمت میں سوال کرتا ہوں یا اللہ اور تجھ سے میں مانگتا ہوں تیرے محمد نبی رحمد کے وسیعل اچھا بے نبی یا محمد محمد پھر اب نماز کہاں پڑھ رہا تھا رسول یا <تصفح> محمد الجہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنی شہادت پوری کر دی جائے تو اللہ ان کی صفات میرے حق میں قبول فرما حضرت عثمان بن حنف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ پھر جا صحابی بتا رہے ہیں نسخہ کامیاب ہونے کا خلا حاضر حاجت پوری نہیں ہوتی جب گئے حضرت عثمان غنی نے اپنے ساتھ چٹائی پر بٹھایا اور کام کر دیا وہ خوش ہو کر شخص باہر آئے میں تو کہتا ہوں حضرت عثمان زمین در حقیقت جو توجہ نہیں کر رہے تھے ورنہ یہ کیسے ممکن ہے عثمان زمین اور پھر مظلوم کی بات نہ عقل وہ وہاں کے سر میں جوتا مارنا چاہتے وہاں بھی یہ میں نہیں سنوں گا پھر وہ ملے گا پھر وہ بتائے گا پھر میں سنوں گا یہ واقعہ بن جائے گا کہ دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وشال شریف کے بعد آپ کے وسیلے سے دعا کیسے قبول ہوتی وہ جناب جی وہ گئے <office> <vem> اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان غنی کے دل کو روک رکھا ہو جی جی اور یہ بات ظاہر کریں گے مجھے نہیں بہتر لگتی ہے تو جناب جی جب یہ بات اب وہ شخص خوش ہو کر سامنے نکلا آگے سے حضرت عثمان میں نوائب ملے کہا یار سوال کر دی بھائی آپ نے فرمایا بھائی کیا کہتے ہو میں نے خود رسول اکرم کی بارگاہ میں دیکھا نابینا تھا آیا عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کی فرمایا صبر کرے تو اچھا ہے نہیں تو دعا کر دیتا ہوں عرض کی یا رسول اللہ کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں ہے نابینا آدمی میں تکلیف ہوتی ہے آپ دعا ہی فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا بتائی فرمایا پڑھو اس نے پڑھی ہم ابھی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت عثمان میں ناخ فرمایا جی رکھنا کوئی لمبی بات نہیں ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے الرجل وہ بندہ آیا ایسے لگتا جیسے یہ نابینا تھا ہی نہیں حضرت عثمان بن حنیک صحابی رسول اللہ جلد. وہ اس حدیش سے یہی سمجھ رہے ہیں کہ وشال شریف کے بعد تیسرا دور ہے عثمان غنی سبحان کا سبحان بھی, بھی, بھی, بھی یہی نسخہ بتا رہے ہیں یہی طریقہ بتا رہے ہیں وہاں کہتا ہے نہیں ابن سینیا کہتا ہے نہیں یہ بدّت ہے کیونکہ یہ لانتی صحابہ کو بھی بدہتی سمجھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق لکھ لیا ہے نا ابن سینیا نے نعوذ باللہ اللہ احمد وہ کہتا ہے یہ سب یہودیوں کے طریقے ہیں جو حضرت عبد اللہ ابن عمر کرتے تھے یہ تو یہودیوں کی مشابت ہے نور اللہ احمد حالانکہ رسول اکرم کے صحابی ہوں جن کی وہ ہے جن کی زبان درازی سے صحابہ رسول جو ہے نہیں چھوٹتے اگر سننی ہو تم نہ چھوٹے آئے آئے سبحان آئے اللہ, آئے اللہ آئے بات نہیں ہے مطلب یہ سمجھ آئی عثمان بن ہنر فرما رہے ہیں وہ حدیث کو مطلب یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری زندگی ساری کائنات کے لیے ہے یہ دعا ہر مقام کے لیے ہر مقام کے لیے ہر شخص کے لیے ہے سبحان اللہ اور سبحان اللہ پھر آؤ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دو سو تیرہ سفا قائدہ جلیلہ تیرہ سفا پر اتنے پہنیا خود لکھ رہا ہے تاریخ اتنے ابھی خت کے حوالے سے میرے پاس وہ بھی پڑی ہوئی ہے سبحان اللہ اس کے حوالے سے لکھ رہا ہے <chat> کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے آخری الفاظ اس کتاب کے اندر اس طرح ہیں اگر تمہیں حاضت ہو تو ایسے ہی کرنا آپ دو باتیں ابن تہمیہ یہاں پر جھگڑا کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ الفاظ جو ہیں وہ عثمان بن انیف کے رسول اکرم کے نہیں ہوں گے میں کہتا ہوں ہمارے نزدیک یہ رسول اکرم کے ہیں رسول صلی اللہ علی علیہ وسلم کی اس روایت کے اندر وہ فرما وہ شخص کو فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی ہو تو ای بس بس اگر حاجت ہو تو اس طرح کرو سمجھ میں اگر کوئی حادت ہو تو اس طرح اچھا ابن تہمیہ نہیں مانتا چلو ہم مان لیتے ہیں جی تن ہم بات ضرورت جی. کرتے ہیں کہ مان لیا یہ جی. حضرت عثمان بن خب کا قول ہے ارے ظالم پھر بھی تو صحابی کا فتویٰ ہے لعنت بھیجتے ہیں پر لا مولانا چشتی کا جال کا بھی گھر بان پکڑتے ہیں اس کے مطبعین بے غیرت ان کے امت کا اس کے مطبعین ہے نہیں ہے اس کی جو امت ہے ہم ان کا بھی غریبان پکڑتے ہیں ارے بے غیرت بتاؤ تو صحیح صحابی کے فتوے پر چلیں کہ وہ حبیب کے فتوے پر چلیں کے چلے ان شاء اللہ اور سنیے جس کو پی گئے یہ سارے یہ سارے پی گئے کروڑ اور ان کی بدماشی رسول اکرم کے ساتھ عداوت اور دشمنی دیکھو ان کے دشمنی یا قسم خدا کی اور کچھ نہیں کہہ سکتے اس کو دیکھو کہ ہے غلطی اس پر پکڑنی ہوتی اتحادی غلطی کا مطلب یہ ہے کہ نیت تو اچھی تھی لیکن خطا کھا گیا نیت ہی بری حلانتی ہے یہ دیکھیں حضرت جی جی الدایا اور نہایا محبت صبر کی تاریخ کن کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے ریاض عبد المجید سدارت محمد حسان عبید اکرم عبد اللطیف البوشی شیخ عبد القادر ال بلائی بابو تاہوتر بشار اغاد محروف ابن مزدور معروف ابن کیا دار و ابن کثیر دمشق بیروت سے چھپی ہوئی ہے جی حضرت جی آٹھ ہزار کر اس کا تقریباً میں نے لیا ہے دو سو پانچ صفحہ اور جوز نمبر سات. امام بحقی کی دلائل النبوت کے حوالے سے لکھا ہے وہ دلائل النبوت بھی سر پڑیے سامنے आ, وہ بھی بتا دیں بتا دوں یہ جناب جی جلد نمبر سات ہے دلائل النبوت شریف کی محل. اور صفحہ نمبر سینتالیس ہے سینتالیسالیس جی. کتنا ہے سینتالیس سینتالیس ہے انمال کی سبحان الله أصباب الناس قحت في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افتت الله لأمتك فإنهم قد حلقوا فأطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال إيه عمر فأقرئه مني السلام وأخبرهم أنهم مسطولون بکلولی کبھی کلکیس ہاں جخبارا فکار حاضر سہان ہو سنیے بھائی اب دچالوں کی نسل وادیوں کی دجر و کی کہانے سنیے چھوٹی کی کہانی سنیے چشتی کی زبانی سنیے لکھا وہاں کے سنا تم صفی ہو پہلے ترجمہ اس کو بتاتا ہوں حضرت مالک اقدار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لوگوں کو کہات پہنچا زمانۂ عمر خطاب میں <تصف> تو ایک شخص دوڑتے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر <مید> عمار اللہ, عمار اللہ کے یا رسول اللہ ہم کب حلق یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے پانی مانگی اللہ اللہ تعالیٰ سے پانی مانگی آپ کی امت برباد ہو گئی حضول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ میں آئے اب آپ نے فرمایا تھے عمر عمر کے پاس جا اور اس کو میرا سلام کہ اور اس کو بتا کہ وہ پانی دیے جائیں گے ان کو پانی مل جائے گا اور اس کو کہو کہ دانائی کو ہمیشہ قابو رکھوان عمر سے کہنا کہ دانائی کو ہمیشہ سبحان آپ تو ہر وقت امداد کرتے ہیں امت کی اور دیکھیں خام میں آ کر تو مت کی اس طرح ہی مدد کر جاتے سبحان پھر وہ شخص آئے حضرت عمر کو بتایا رب آپ کرتے ہیں میرے پروردگار میں کوتا ہی نہیں کرتا مگر جیسے عاجز ہوں کیا کرتی آپ اس روایت کو یوسف کا دھلوی جی یوسف کا رائوڈ کی جواب کا جو مانی کا الیاس کا اس کا بیٹا ہے یہ حیات الصاف کتاب اردو میں بازار میں ملتی ہے اور عربی میں میرے پاس بیروت کی ایک جلد والی ہے تارو ابن حلم کی چھپی اپ بیل اختار جی بات کیا ہی جی جی اس کے صفحہ پر نو سو بیالیس پر یہی روایت لکھی ہے جی اور نیچے ہاشی میں لکھا ہوا ہے ابن کثیر نے کہا یہ سنت صحیح ہے صنعت کیا ہے صحیح صحیح ہے اچھا اب یہ جی جی جی دجال جو نیچے والے یہ ابن کثیر کی جو ہاشیاں کر رہے ہیں نا ہاشیاں چڑھانے والے ملا خنزیر یہ پانچ جن کا نام میں لیا دجال کے بیٹوں کا جی وہ کیا کہتے ہیں سوئیے اے علا مالک دار یعنی مالک دار کا کھمک صحیح ہے مالک مالکودار مجھول اس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کون ہے تو غیف ہے غیف ہے اب ان کا تجریف ہے جس مالک مالکودار کو یہ سال ان کے بچے کہہ رہے ہیں مجھول تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کون ہے یہ تاریخ الاسلام امام اظہادی کی ہے مزمجد. مزمجد. امام جن کی ہے امام زہبی کی تاریخ الاسلام ہے اسی اسلام کی تاریخ ہے جو ہمارا ہے یہ ابن تیمیہ کے اسلام کی تاریخ نہیں ہے کیونکہ وہ اور اسلام ہے جلد نمبر دو, جی. دو صفا نمبر سات سو پانچ دی دی سو سو رو رو اللہ بشار حواد کی ہائے ط... ہائے جو ادھر تاقی کر رہا ہے غیرت کا بچہ وہ غیرت کا بچہ <laughs> ادھر الوایا نے نہایت کے اندر بھی تاریخ م? اس کی تاکیق شامل ہے ہاشیارائی شامل ہے وہی اس کی ہاشہرائی کر رہا ہے تو اس کے کی اندر کیا لکھا ہوا ہے سنیے امام صاحبی فرماتے ہیں مالک بن ایاز الدانی یغورف بے مالکار ان کا نام بتایا مالک بن ایاز میدانی ان کا نام ہے مالک ادار مشہور ہے سامیہ اباب اکل حضرت ابو بکر سے حبی سے سنی ہے وہ عمارا اور عمر سے سنی ہے ابن جب حضرت جبل سے سنی ہے ان ابنا عبد اللہ ہاں ان کے دو بیٹے تھے عبد اللہ اور اون انہوں, انہوں نے ان سے روایتیں کی ہیں وہ ابو صحل عسلمان حضرت ابو صالح السمان نے بھی ان سے روایت کی ہے اب وہ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ابو صالح السمان کون سی روایت ان سے کر رہے ہیں سنیے عبد الرحمن بن سعید بن یبور وہ بھی ان سے بات کرتے ہیں مکان حضرت عمر کے خدانشی تھے حضرت عمر کے خدان بشہ دستور ہے نا دستور منافع کو تعلق ہے ڈاکٹر پروفیسر انگریز کی نفل ادھر کہہ رہا ہے مشہول ہے اور ادھر خود تاکیق لکھ رہا ہے اور کچھ نہیں بول رہا ادھر تو امام زادی خود کہہ رہے ہیں امام سے بتاؤ جو صحابہ سے روایت کر رہا ہے جس کے بیٹے محدث ہیں سب کچھ ہیں اور حضرت عمر کا خزانچی ہے مالک دار کہتے ہیں ان کو اس وجہ سے تھے کہ وہ خزانے کی خزانے کی دار اور حویلی کے مالک تھے مالک <laughs> <laughs> <laughs> عمال پہ یہ کہتا ہے مجھول ہے یہ پانچ مجھول کے بچے کہہ رہے ہیں یہ پانچ وہ مجھول کے بچے کہہ رہے ہیں وہ <laughs> مجھول ہیں <ہے> یہ مجول ان نصب ہے بالکل صحیح ہے یہ مجول النصب ہے حضرت جی سمجھ نہیں بات یہ مجول النصب ہے وہ تو الحمد للہ معروف تھے صحابہ میں معروف تھے, تھے، یہاں کے بچے <laughs> اس طرح کے خیر بنتے ہو تمہیں عداوت رسول یا جہاں تک پہنچا دیا لا لال کیا سمجھتے ہو کسی برالر کے ساتھ چکر نہیں ہے یہ چشتی فقیر ہے آجی آجی کی بات کیا جی اب وہ رواج سنا ہوں جس کے متعلق امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ سمان بھی ان سے ریوایت کرتے ہیں کیجیے وہ بھی کچھ چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے وہ فتح الماری شرح بخاری امام اسکلانی کی ہے جس پر تحقیق کندھے کی ہے اندھا ان کا اندھا ہے وہ آبی گزرا عبدالعزیز بال عبد اللہ بے باز بے قصور اناؤ وہ کیا کر رہا ہے نا سنیے جناب یہ حضرت بخاری شریف کے اندر بخاری شریف کے اندر کتاب الفاح کے اندر باب ہے بابو نبی صلی اللہ علیہ بابو سعال امام ملسفہ کتاب الستہ کا تیسرا بابا بابو سوالس امام مل اللہ ابو طالب کے شیر ہیں حضرت سہا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب لوگ حضر کی بارگاہ میں بارش مانگنے کے لیے آتے مجھے یہ شیر یاد آ وہ شیر کیا ہے وہ اب یاد آیوست بے وجہ حضور ابز گورے فل ابز گورے فرمایا یو تشکل غمام بے وجہ ہی آپ کے چہرے انور کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے یتیموں کا ملجا ماوا ہے مددگار ہیں شرک ہو گیا مددگار ہیں شرک ہو گیا بھائی اسمتل ارام اور بیوہ عورتوں کی آپ بیوہ عورتوں کے محافظ یہ ابو طالب نے حضرت کی بارگاہ میں نعت لکھی تھی ہاں ابو طالب نے اور سنیے یہ بیست ندوی کے بعد اس نے کہا تھا اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جب آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے بارش طلب کرنے کے لیے نا میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا اور یہ شیر یاد آ خدا کی قسم بارش آپ ہاتھ اٹھاتے اور بارش شروع سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ خیر اب کروائے سنا صفا نمبر چھ سو انتیس جیل نمبر دوسری یہی کراچی کا چھاپا قدیمی قدی کتب خانے والے کا ہاں جی اللہ آل اللہ آل اللہ آل عمر اللہ آل آل آل اللہ آل آل اللہ الله رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ استسک لئمت فینہم قد حدکوه فاتر رجل فی المنام فقیل له ارت عمر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابو صالح السمان مالک الدار سے سبحان اللہ وکان خاضن عمر ہیں یہ بغیرت کہتا ہیں مجھول تھے اللہ امام فرماتے ہیں وہ عمر کے خزانچی تھے سبحان اللہ رضی رضی اللہ اللہ تعالی تعالی تعالیٰ تو بھائی مصنف ابن عبی شعبہ کے حوالے سے یہ روایت کی ہے فطر بخاری میں مصنف ابن ابھی ابن ابی شعبہ امام بخاری کے استاد ہیں امام مسلم کے استاد ہیں ان کی کتاب چوبیس جلدوں میں یہ پڑھی سامنے آیا چھبیس میں غالبان چھبیس جلدوں میں جب نہیں سکتا عوام عوام کی تحقیق کے ساتھ ہاں جی ہوامہ سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی اس پر بھی ایک پھیرا جی جی حق بنتا ہے جی حق بنتا تو بات یہ اگر جی دیکھا ان کی صحمتیں دیکھیے اب جی جیسے دجال ہے معلوم ہو عرب والوں کی کتابیں جتنی چھپ کر آ رہی ہیں ان کا اعتماد نہیں ہے جب تک ہم تحقیق نہ کر لیں صحیح ادھر ادھر سے ہم دیکھیں گے کہاں انہوں نے صحت کی ہے جہاں پکڑی جائے گی ہم کہیں گے جھوٹے فضا ہے جب تک تعطیق نہ کریں گے ان کی بات پر ہم سنت و جماعت کے مذہب کے خلاف اور وہاں بھی نیچروں کے حق میں جب جائے گی ہم سمجھیں گے گڑبڑ گیا میں نے عربی میں آشیا چڑھایا الوداع و وہ میں نے عبارت لیٹ کر امام زاوی کی تو میں نے کہا فنز الحاء المحشین الخا الحابیت و نیا شرا کیسا تج حلو ہو بل فجا حلو ہوجھول سمجھا بل تجاہلو ہو جان بوجھ کر اس کو مجھول تجاحل کیا کہتے ہیں پتہ ہوگا سارے کچھ دا ہوئے پر جو لکھا ہوا ہے نا جی بارش نہیں جی وہ یہ لکھا ہوا ہے جی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توجہ لیکن ابھی شیبہ کی روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے پاس قاب میں تشریف لائے کسی کتاب کے اندر الفتو سیف بر عمر کی الفتوح کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ شخص حضرت بلال بن حارث موزانی صحابی رسول تھے جن کے خواب میں رسول اکرم تشریف لائے اور ان کو عمر کو جا کر بتاؤ بارش مل جائے گی ادھر لکھا ہوا ہے کہ روایت میں رسول اکرم اس شخص کی خواب میں آئے ادھر لکھا ہوا ہے حضرت یعنی اور کی خواب میں آئے ہاں جی یہ کوئی بات بعید نہیں ہے کہ دونوں کو ہی اجارت سے مشرف فرما دیا ہوئی ہے تو ادھر بھی اجازت کروا دی ہو اور ادھر بھی کروا دی ہو تاکہ شہاد پہ بڑھ جائیں شہاد سے مضبوط ہو جائیں اور وہابیت کا جو قلعہ ہے لنگ وہ گر پڑے بیان کرے وہاں اب کانپ جائے اے بیڑا رڑک ہو گیا ہمارا اب کدھر جائیں گے ہم تو کہتے تھے مرنے کے وفات کے بعد نہیں جا سکتے یہ تو صاف جا رہے ہیں اور سناؤ بھی بات جی جی آج پڑھ رہا تھا میں یہ سامنے آئے کیا سنا ہے جناب اللہ اکبر و قبیٰ شاہ جی مارد زمان اٹھاؤ موارد الزمان اٹھاؤ موارد الزمان سامنے موارد زمان. سامنے جلدی کرو ہاں کون سے جلد میں نشان لگایا تھا میں نے ہاں یہ ہے دو سو ستر صفحہ موارد الزمان صحیح ابن حبان اور موارد الزمان میرا ابن حبان حقبان نور الدین حضمی رحم اللہ امام محدث ابن حبان کی حدیث صحیح کی صحیح کتاب صحیح عادیث کی کتاب صحیح عادیث مبارکہ حسین سلیم اسد الدارانی افدہ علی کوشک دار الثقافت الحربیہ بیرو سے چھپی ہوئی آٹھ جلدوں والی موارد الزمان جلد نمبر چھ صفحہ نمبر جناب دو سو ستر کتنا ارے بولے بھائی دو سو ستر پر لکھا ہوا ہے باب فقال جا الى قبره فقال جو سلیے سبحان الله. الله قال له قولاً قبيعاً ثم أبقروا فانصرفوا سامة ابن فقال له يا موان إنك ذيتني سبحان الله وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جبقه الفاحش متفحش وإنك فاحش متفحش سبحان الله, الله. سبحان الله, الله. بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علامہ بن زید نبی اللہ تعالیٰ تعالیٰ جن کا قرآن پاک میں نام آیا سید ان کے بیٹے حضرت السامہ بن زید یہ بھی صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے ہیں انتہائی پیارے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اسامہ بن زید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے قریب آئندہ حادابیت کی عت پر تو بم گرا دیا صاحبی نے شرک کی نسل کیا خبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس نماز پڑھتے دیکھا کہ خارا جا مروان کر مروان نکلا مروان شیطان وہاں بھی وہاں بھی ان کا باپ نکلا باپ نکلا ارے سنیے سو کالا تو اس کی کبر کی پرشن ہو اس کی کبر کے بال پڑتے ہوتے ہو وہاں بھی تھا بے حیرت تھا تڑپ گیا سکو چکو صاحب ہی تو کہہ رہا ہے مروان پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ہاں فرماتے او ہی بہ بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں سالہ خلاف فکل لہو کال اور مروان شیطان نے آپ کو بکواس کر دی تھی غلط لفظ بول دیا آپ کے مطابق بکواس کر دو چلا گیا حضرت شامہ بہت رائے اٹھے فکال لہو یا مروان آپ نے مروان تو نے مجھے تکلیف دی ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ, اللہ صبارک و تعالی بے حیائی بے بے بے کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا بمز اس سے. مطلب گالی نکال دی تھی نا اس نے بے تو جناب والا اس نے گالی نکال دی ہاں جی صحابی رسول کو تکلیف پہنچی ہاں تو یہ نہمنا جن کو مائنڈ اخبار ہے یہ تو جتنی نکالو کام میں یہ تو یہ حضور گول کالتا منظور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مرتا کہنا یہ اللہ تعالیٰ تو شہیدوں کو مردہ نہیں کہنے دیتا یہ بار بار بچا اللہ تعالیٰ جانتی خدا کے ساتھ واردہ کرتے ہیں سمجھ میں آپ کیا اب دیکھیے یہ بھی وہاں ہیں جو نیچے ہاشیہ چڑھا رہے ہیں کتاب کا میرے میرے نبی پاک سرکار کا معاذہ دیکھیے میرے نامدار کا معاوضہ دیکھیے نیچے لے کر آئے سنا اس کی صنعت صحیح ہے پھر اس کے صنعت کے صحیح ہونے پر دیکھو پورا وقت ارے واہ یہاں پر ایک بات سناتا ہوں جی جی ہاں جی بہت عیسائی تھا ایک عیسائی جی خیر مجھ دے چی کٹی رکھ لی کٹی اپنے کول رکھ لی بچا کڑا سا مجھے چوڑے کدی ویکی نہیں سی خیر لے کے تر بگیا شام مجھے اپنا تیار ہو جناب جنا پنساب جناب پسما مٹی سوا سی کو مو کر لیا کے نام بولی باندیو بولی پیک کر لو ایک مو پہ جا دے دیا ایک آدھا سد صحیح آدی تے نہیں کی اللہ میرے محرچ بھی مار جاندھی بچہ جس کو خدا کو بکواس کرتا ہے خدا کا جسم مانتا ہے لانتی طرح پتا ہی نہیں مشرق اور مومن میں فرق یہ ہے وہ جسم والے خدا کو پوچھتے ہیں ہم جسم جسمانی سے پاک خدا کی کرتے ہیں لانتی کا <تصفح> بچہ جسم بن جائے تو بدھ ہے <تصفح> خدا کیا ہے؟ او او او اللہ وہ ہے جو, جو بک سے پاس پا پا پا ہے سمجھ رہی بات کیا آم آم آم آم سبحان اللہ عمر برتا الحمد اللہ اس نے کیا جواب دینے تھے کیا دیتا جواب اس کے باپ کی ضرورت نہیں ہے اس کے سارے بھابھیوں کی ضرورت نہیں ہے اتنا چیز کا جواب دینا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے جی، جی. ارے میرے بھائیوں جی میں نے جو ثابت کرنا تھا جی. اس کا جواب دینا مقصود نہیں تھا میں نے پہلے آپ کو کہا جی. میں ایسے چاہیے تو ساتھ کیسے مخاطب ہو سکتا ہوں میں اپنے دوستوں کی تسلی کے لیے بے شک وہ بے وقوف ہمارے جو دوست ہیں نا وہ بے وقوف بھی ہیں وہ دوست ہیں ہمارے کچھ سمجھدار ہیں کچھ بے وقوف ہیں ہاں وہ ایسے بیوقوف ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اگر جواب میں نہ دیتا نا وہ کہتے ہیں وہ دیکھا ہے نا ان کے دل کے اندر شک پڑ جاتا ہے صحیح اور آئندہ میں کہوں گا کہ ایسے کسی کتے بھی لگوں نہیں لگانا ان شاء اللہ اپنا کام سیدھا کرو ہمارا مذہب حق ہے محمد بنا ٹوٹانی اس نے بھی بات کی ہے اس دجال نے بات کی محمد پنا ٹانی اور بغیرت کا بچہ محمد بنا ٹوٹانی جو ہے اس کا واقعہ تو دنیا میں صاف جی اب بھی زندہ ہے اور تمہیں چیلنج کرتا ہے کیوں مرتے نہیں بغیرت آگے یہ ابھی شیشہ جلا ہوا ہے سروٹھا میں جی جی سروٹا بھٹیا میں شیعہ جل گیا پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ آدی کو جلا دیا جی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مذہب حق اہل سنت کی حقانیت پر مہر لگا دی گئی اللہ کے فیصلے کے بعد اب کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی لہٰذا یہ دجالوں کے نقل ہے ان کو چھوڑ دو لانتی کہ ان کو خدا کا عذاب حرق کرے گا ان شاء اللہ یہ دیکھولانتی لوگ جب بھی بولتے ہیں انگریزوں کی حکومتوں کے حق میں بولتے ہیں جیسے وہ یہ خنظیب بول رہا ہے اور میں امام سے بتاؤ میں نے ایک بات بھی انگریز حکومت کے حق میں کی ہے یہ اہل حق ہے وہ اہل باطل ہیں بے شک بے شک بے شک نہیں باقی اس کی جو بکواسات ہیں وہ قابل احتنا ہی نہیں میرے خیال میں اتنا منزل ٹوکی ہوئی کافی ہے پھر میں نے تاقی کی ہے تو پتا چلا ہے کہ حضرت مالک الدار والی روایت جو ہے نا وہ تاریخ ابن عساکر تاریخ دمشق والبیر جس کو کہتے ہیں اس کی جلد چھپن اور صفحہ نمبر چار سو انانوے پر حضرت مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر تقریباً ڈھائی ورقوں میں موجود ہے ہاں جی اور امام بخاری کی تاریخ کبیر کے اندر جو سات قسم پہلی جو ذراپے ذرا سبحان اللہ اور کتاب الجرح والتعدیل ابن نبی حاتم کی جو ہے اس کے جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو بیالیس پر اور سب سے عجیب تر بات جو ہے نا اور خوشخر بات ہے وہ یہ جی ہے کہ امام احسلانی رحمہ اللہ نے الاسقاب پرانا چھاپہ جس کے عاشق پر الستحاب ہے نا جلد تین اور سفر نمبر چار سو چوراسی پر یہ لکھا ہے کہ لہو ادراکن سبحاند سبحاند کہ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عن ہو نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو الشادہ فی تم صحابہ کتاب کے اندر ذکر کیا ہے صحابہ کے ذکر اب بتائیے کہ جن کو عماء کرام نے صحابہ کے ذکر میں شامل کر دیا ہے ان کو یہ وہابیوں کا ٹولہ لکھ رہا ہے الوداع وہ نے آیا کہ محشی جو ہے یہ خنازیر لکھ رہے ہیں کہ وہ مجھول ہے یعنی ان کے نزدیک صحابی بھی مجھول ہو گئے ہیں کیوں کہ نے روایت ایسی نقل کر ہے جو وہابی مذہب کو قتل کر رہی ہے وہابی مذہب کے سراسر خلاف ہے اور اعلی سنت وہ جماعت کے مذہب حق پہ مطلب حق کے حق میں ہے اس میں صاف آ گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عالیت کے اندر صحابہ کرام اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسے خلیفہ کے دور میں پھر صحابہ کے سامنے اور خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ علو ہے جی یہ اس کو برقرار رکھتے ہیں اور صحابہ کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا تھا کہ رسالت میں آ کر دربار رسالت میں آ کر صحابہ کرام اور وہ لوگ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ جب بھی مشکل پیش آتی تو سرکار کے روضۂ پاک پر تشریف لاتے تھے اور وہاں بھی اس کو سراسا شرک کہتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے صحابی کو مجبور بنا یہ کیا ہے ہوتا ہے اچھا تو حضرت جی یہ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے تذکرے میں تاریخ دبش کا کبیر کے اندر ہاں جی جلد نمبر چوالیس سفا نمبر تین سو پینتالیس پر بھی اس روایت کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے ذکر کیا ہے یہ روایت موجود ہے وہ خود روایت ہے سمجھ آ رہی نا آپ بتائیں کہ یہ دجالوں کی اولاد ہے یہ قوت سارت کا شکار ہے کہ نہیں ہے نیش. نیش. اور کیا کہیں گے اس کو جیسے اب دیکھو ادھر ادھر تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تو محدود کچھ پتہ نہیں بس جبری امین جو حج لے کر آتے تھے وہی ہوتی تھی باقی کا پیچھے کوئی پتہ نہیں تھا ادھر یہ بکواس کرتے ہیں اور حضرت جی یہ جو ہے نا ابن تیم ابن تیم جو ہے یہ صاف لکھ رہا ہے کہ کون سی کتاب مدارج الصالقین ابن قیم کی مشہور کتاب ہے مدارج الصالقین فصل الفراست الفراستل الخلقیہ سفا نمبر سات سو چھ پر جو ایک جلد میں چھپی ہوئی ہے نا بروتی اس کے اندر صاف لکھ رہا ہے کہ ابن تیمیا کو اتنا فراست حاصل تھی یعنی غیب کا تھا اس کو کہ تاریخ ابھی حملہ نہیں کیا تھا مسلمانوں پر تو اس نے پہلے تاتاریوں کی جنگ ہوگی مسلمانوں کے ساتھ تو پہلے شکست مسلمانوں کو ہوگی پھر فتح ہوگی تو کسی نے کہا حضرت انشاءاللہ تو کہہ دیجیے تو حضرت نے کہا بھائی اگر کہوں گا تو تپرو کرتا ہوں گا شک کی بنا پر نہیں کہوں گا مجھے پک کہہ گیا یہ ہوگا سر تو اس نے کسی نے کہا حضرت اتنے اعتماد وسلک سے کہہ رہے ہیں کیسے پتہ چلا حضرت نے جواب دیا لوہے محفوظ رہا ہوں اب بتاؤ اتنے تہمیا بادیوں کہ بڑے کو لوہے محفوظ نظر آ رہا ہے اور سو سال پہلے کی بات بتا رہا ہے تو رسول اکرم کو کچھ نظر نہیں آتا یہ جی. جی کتنا ملحون ملحون ہے معلوم ہوا یہ دشمنانسول ہیں میں نے شہمیہ لی میں نے قیم جی اور جو اس کی نسل ہے وہاں بھی یہ سب دشمنان سمجھ آ رہی ہے اب جاہل کی ایک بات اور بتاتا ہوں اب تک لہر وسیلہ پر زور دیا وسیلہ وسیلا کہا تھا کہ وہاں بھی مانتا ہے کہ نماز روزا جی بہت وسیلہ بن سکتا ہے میں پوچھتا ہوں آدھی سے یہ بتا incentive. تیری نماز پہلے تو ہے نہیں اگر تیرے اپنے گھومنٹ کے مطابق خیال کے مطابق ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں تجھے اپنی نماز کے قبول ہونے کا یقین ہے یا امید ہے کوئی یقین کر سکتا ہے مان سے بتاؤ کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وبارک و سلم کے بارگاہ رب العالمین میں مقبول ہونے کا یقین ہے یا اس میں کچھ کر سکتا ہے یقین ہے حلور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقبول محبوب انسان کے سردار ہیں یا نہیں بالکل تو کیسے لانتی ہیں کہ نماز ان کی جو ہے وہ تو وسیلہ بن سکتی ہے رب العالمین اس کو دیکھ کر رحم کر دے گا اور رسول اکرم جن کے مقبول ہونے کا یقین ہے محبوب سارے محبوبوں کے سردار ہونے کا یقین ہے اللہ کہتے ہیں ان کو درمیان میں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی سنائے گا ہاں جو شرط اور بکر بن جائے گا لا لا ایسے سے سچ کا ٹھہرے جسم تازی میں ہبی شرک ٹھہرے جسم تازی میں ہبی مسبرے مذہب پیلاگیے ارے سب مذہب بلانت گیم کی, کیجیے کیجیے سب مذہب بلانت گیش کی. ہے ہاں؟ کیا, کیا بتائیں لانکیوں کی خبر ہیں کیا بتائیں یہ سراپا ہی کھپا میں بتائیں گے سراپا میں جا سکے کیا بتائیں گے سمجھ بات کیا جیسے کہتے ہیں کہ پورا جسم ہی زخمی ہے مرحم کہاں کہاں رکھے ارے بھائی ایک اور بات اسی نمبر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے ولیوں کے نشانی ہو کے اللہ جب جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ سراپا ذکر شراپ کا ذکر ایسے ہے نا کہو تیری نماز ذکر خدا ہے تو اللہ کا نبی ولی تو سراپا ذکر ہے بے بےغیرت اگر تیری نماز وسیلہ بن سکتی تو جو سراپا ذکر ہے وہ تو وسیلہ نہیں بن سکتا ارے تقریر ارے رسالہ ہر قلعہ پا رہے حیدری علما نے سن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کو ذکر فرمایا رسول اکرم کو اللہ نے ذکر فرمایا تو وقت لیکن اگر اے بیوان شیطان تیری ہی بات پر آ جاتے ہیں کہ وسیلہ سے صرف تا اور عبادت مراد ہے تو لان رسول اکرم کو خدا نے ذکر کہہ دیا اور سراپا وہ تار اور عبادتیں خدا بندی ہے یہی وجہ ہے جو دیکھنا بھی عبادت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی نے کیا نہیں فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے اللہ کو جو سراپا عبادت ہے وہ اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تو کبھی تیری عبادت کی یا کبھی کر لیتے ہیں پیش کا کیا واسطہ پیش کریں ہم ان کا واسطہ پیش کرتے ہیں جو وہ کا خنزیر پر حقائق تک کہاں پہنچ سکتا ہے پہنچ سکتا سبحان اللہ بے شخص چشتیوں کا فائدہ ادھر سبحان لال چشتیاں نے نام تم سا کر نام تم کم کچھ کمبے کچو کمبے کی نظر ادھر بھی چل سکتی اللہ کے بدل سے نہیں آ رہی نہیں وسیلا وہ کہتے ہیں وسیلا تو آت ہے ہم کہتے ہیں تو ہے کیا ہے اور لطیفے کی بات سناؤں شاید ادھر وہ جلد پڑی تھی وہ کہاں گئی یہ تاریخ دبیر کے اندر جلد نمبر چھبیس صفا نمبر تین سو تریسٹھ حضرت عباس مین مختلف بن عبد رضی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ہے سنعت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ کے ساتھ ذکر کیا کہ جب حالت سے جتنا فاروق اعظم تعالیٰ کے لیے پانی مانگنے کے لیے تشریف لائے تو فرمایا اللہ کا بے شک ہم تقرر کرتے ہیں تیری طرف تیرے نبی کے چچا کے ساتھ <صحابش> اس کے ساتھ چچا کے ساتھ وقت کفیت کفیت آباہی اور آپ آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا آب آب کفیہ ادھر ہے اور بکیا ادھر ہے متبہ میں کفیہ ہے کفیہ ہے کفیت آ اور ادھر ہے بقیہ ہاں جی آباد کے بقیہ یعنی کیا مطلب بقیہ پتلا بقیہف جس طرح کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چاچا پاک کے متعلق آباد کے بقیہ جا رہی اور آب صلی اللہ تعالیٰ و سلم کے مردوں میں اسے پڑے جو ہیں ان کو لائے اب نے سنیے فائن کے تکول وکول تیری بات کا سبحان فلم سبحان کیا نا اللہ ہمارا سواد قرآن پاک میں فرمایا تیری بات حق حضرت حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں انہوں نے دیوار دیکھی گرتی ہوئی تو مدینے کے شہر کے اندر دو یتیم لڑکے تھے ان کی تھی اس کے نیچے خزانہ تھا ان کا تو خطرہ تھا کچھ گر پڑے تو کچھ نکال لیں گے تو یہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کیوں کھڑی تھی کی? حالانکہ بستی والوں نے تو کھانا نہیں دیا تھا اللہ یا اللہ تو ان کی حفاظت کی محاذ باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتویں پشت میں باپ نیک تھا ساتویں پھر ساتویں پاپ ہوتا ہے وہ تو ساتویں مرتبہ پر ساتواں دادا ہوگا کتاب ہوگا پر دادا بھی کیا کہیں بھائی ہمارے پر جڑ جڑ ختم ہو جائیں گے اسی وجہ سے میں نے کہا ساتویں مرتبہ کا دادا بنتا ہے وہ جا رہا ہے ان کو باپ کیا کہا جا رہا ہے باپی جہاں کا بچہ ہوتا تو وہ کہتا ہے بھائی یہ ساتواں کا ساتویں پوسٹ والا باپ دادا ہوتا ہے سب سے بڑا یہ باپ کیوں کہا جا رہا ہے یہ اس کا باپ تھا ہم نہیں مانتے وہ اسی طرح بغیر جس طرح ادھر باپ ساتویں پوست والے کو باپ کہا جا رہا ہے کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم پرانے پاک میں آیا باپ کا ہے لیکن وہ چچا تھے اور چچا تو بھی باپ کا جاتا ہے سسر کو بھی باپ کہا جاتا ہے جی دادے کو بھی باپ کا جاتا ہے جی ہمارے اس میں ہی کہہ دیتے ہیں وہ ہمارا بڑا بو آ رہا ہے نہیں کہتے سسر کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں نہیں کہتے ہاں والد نہیں کہتے باپ کہتے ہیں والد نہیں والدیج ہی ہوتا ہے جی اگرچہ دادے کو بھی معلوم کہہ سکتے ہیں اس وجہ سے کہ آخر اس نے باپ کو جنا اور باپ نے اس کو جنا سمجھ لگی شخص کب دیکھیں جی سبحان اللہ یا تو اپنے نبی کی عبادت فرما آپ کے چچا میں کیا مطلب ساتویں پشت میں باپ اگر نیک تھا تو بیٹے کی حفاظت کی ادھر تو یہ تیرے نبی پاک کا چچا پاک ہے کیا رکھ لے لے وہ ظالموں کو میں پوچھتا ہوں ادھر تو یہ لفظ بتا رہے ہیں اصل نسبت رسالت ہے ارے لانتی جن کی واسطہ ٹالی جاتی واسطہ دے تو شرک ہو جاتا ہے کیسی لانسی اکلتھی اور سنیے فقد فقد کا لونا دہی لائک مستینا یا اللہ نے آیت مبارک پڑھی اب جو بات سننے کی ہے وہ یہ ہے حضرت اللہ اکبر وہابیت خش بات یہاں پر پھر یہ لکھا ہے پانی جل تھل ہو گیا جی تو لوگ حضرت عباس کو آکر یم سٹونا ارکان ہوں آپ کے ٹانڈو مبارک ہاں جی پنڈلیاں مبارک ہاتھ بازو مبارک کو ہاتھ لگا لگا کر حا برکت کے لیے چومتے تھے اور کہتے تھے حبی اللہ کا مبارک ہوا ماحول غور تو کرو غور تو کرو جم سر اللہ اے یہ لکھتے ہیں کتاب التوحید جو حقیقت میں کتاب و ہیں جی جب نے خنزیر کی پھر اس کا ترجمہ کیا اسماعیل جی ہے زلیل دہلوی نے جی اور نام رکھا اس کا تقویت جو حقیقت میں ہے تفویت الیمان بے شک تقیبت تفویت الیمان حقیقت میں کیا ہے تفویت کا جو فو تفویت سے ہے یہ لکھتے ہیں رسول تمام وہاں بھی لکھتے ہیں بغیر رسول اکرم پر کیا کسی کو لکھا جائے گا لہذا ان کا تبرک صرف آ, برکت کے لیے انہیں کو ہاتھ بھی لگا سکتے تھے صاحب اور جناب پانی وغیرہ کا تھا صرف انہیں کا کر سکتے تھے اور کے ساتھ شرک ہے شرک ہے شرک ہے है? اور یہ حضرت عباس خود صاحب رسول ارے بھائی میرے حضرت صاحب ہیں ان کا کوئی اگر ہاتھ چومتا ہے نا اور ہاتھ چومنے کے ساتھ ماتھا اگر ہاتھ پہ رکھتا ہے تو آپ فوراً روک, روک دیتے ہیں پر ماں بھائی ماتھا اللہ کے لیے بنائے ماتھا لگاؤ یہ نہیں شرماتے اور حضرت عباس دیکھ رہے ہیں شیر ہوا لوگ ان کے ہاتھ پاؤں کو ہنی پیر لگا لگا کر برکت حاصل کرتے ہیں شراب کیا خاموش کھڑے ہوئے ہیں کہتے کیوں نہیں کہ صرف کر رہے اور پھر جو بھلے تینیا یہ صدی یہ مزدور ابلیش کیا کہتا ہے کہاں سے ثابت ہے بالکل اشراب سے ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہو اسلاف سے ثابت نہیں یہ اسلاف نہیں ہے باس ارے حضور کے چاچے اسلاف نہیں ہے ہاں ہاں یہ ہے کہ جو اخلاق ہے نا وہ ابو جال پارٹی ہے اس سے نہیں ہوتا اچھا اچھا اچھا اب چلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایسے کہتا ہوں اس کی پیشاب اس کی قبر کو پیشاب ہے اس کو پتا چلے میں کیا فیل پیچھے کل ہوں بھا بھی جیسی خبر جرس کر گیا تو غیر ہم سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تھی سکولوں سکولوں اور یہ میری بات یاد رکھنا وہاں ہمارا نشانہ نہیں ہے کیوں یہ تو ایسے ہے جیسے چوہا ہوتا ہے چوہا فصل میں اگر چلا داخل بھی ہو جائے اس کے لیے کتے یا میرا مطلب ہے کہ اے جناب اے اسلا اور لوگ یہ تھوڑے اکٹھے کیے جائیں پتہ ہے ہمیں بھائی ایک ڈنڈے سے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے نکلے گا اور ڈنڈا مرا کے چال جائے گا اب میں نے پانی ڈال دیا جی. نا چوراکوں میں پانی ڈال دیا ان کے جی. جی. اب یہ جی سوڑا ہوگا یہ جی باہر نکلیں گے جی. سب تک <laughs> کیا جی. تو حضرت بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے سامنے چوہے ہیں حکومت ہمارے لیے گتڑ ہیں اور انگریز سور ہے سور ہے اب تو اس کے لیے بیٹھ رہے ہیں وہ سور کا بچہ جو ہے سور ہے اس نے دنیا کو وہابیت کو سب کو لاطینیت نیچریت سرس کی جن سکولوں کو سب کو اس نے پیدا کر رکھا ہے دنیا میں دنگا فساد بم مسلمانوں کے مساجد گرا جے کر جو کچھ کر رہا ہے نا یہ وہابی اور نیچری دونوں مل کر انگریز کے اشارے پر کرتے ہیں انگریز کی امداد پر کرتے ہیں بے شک اور یہاں پر ایک بات اد کرتا ہوں اس نے لکھ, اس نے کہا وہ بریلوی جو ہے اس کا جن, تو یاد دیکھا کرو یہ جہاد کرتا ہے اس کے ہاتھ کے اندر تلوار ہوتی ہے چمچے کی اور میدان ہوتا ہے پلیٹ کاسن جہاں تک بات ہے آج کے برائلروں کی تو یہ تو بلکل یہ تو یہ یہ خود میں پہلے بول چکا ہوں کہ یہ کیا لوگ ہیں سمجھ نہیں آئی یہ سگولی سب کا سگولی برائلر ہوتا ہے نا وہ برائلوئی نہیں ہے وہ برائلر ہے امام اہر سنت کا مخالف جی سرفکیٹ کا حامی برائلر ہے کتے کا بچہ وہ برائلر ہے سمجھ میں بات کیا اس نے جناب یہ کہا میں اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم مجاہد لیکن اس کے لیے میں بات کرتا ہوں میں کہ جناب بالکل آپ مجاہد ہیں کس طرح کے ایک کا آدمی تھا ان کے ساتھ کا کسرا متفل کروا رہا تھا کسی سے تو کسی نے کہا یہ ہو کرو لگا تم تو کھانے کے صرف کام کیا رکھتے ہو نا تمہیں اور کچھ نہیں آتا برباد ہو جانے چنیا جہاد مصروف ہیں کچھ کرتے رہے تر ارے لاچی تمہارے جہاز پہ قربان جائے کشمیریوں کو برباد کروا دیا اپنے ملک میں انگریز کا قانون ہے ادھر عدلیہ بن رہی ہے اور بغیرت تو انڈیا سے کشمیر آزاد کے لیے کروا رہا ہے پاکستان کو کے کے لیے. پاکستان کے ساتھ راحت کا اگر کروائے گا بغیرت کا بچہ پاکستان میں کفر کا قانون ہے وہی جو ادھر انڈیا میں ہے انڈیا سے بہتر نظام یہاں پر ہے انڈیا میں وہ مظالم نہیں جو یہاں پر ہو رہے ہیں ہندوستان میں وہ ظلم نہیں جو یہاں پر ہو رہے وہ کفر نہیں جو یہاں پر ہو رہے ہیں ایمان سے بتاؤ جاؤ شادت کرو ہندوستان کے اندر انہوں نے دربار گرائے ہوں شادت کرو انہوں نے مندر گرائے ہو ایک مسجد گرائی تھی طوفان کھڑا ہو گیا تھا اور یہاں پر تمہارے یہ سرک سڑکیں بناتے ہوئے کتنی مسجدیں گر چکی ہیں ایمان سے بتاؤ ہزاروںکہ کراچی تک شہید کر کے اوپر فرقے بنا لی گئی ملا کنجر بغیر ادھر کہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ کہتا عدلیہ ہے ان کی ہر بات ہمیں مزدور کرنا ہوگا پھر یہاں ادھر مدرسے آزادی سے چل رہے ہیں ادھر بم نہیں چلتے ادھر مسلمان مر رہے ہیں کئی ایمان سے بتاؤ ادھر بجلی دیہاتوں میں مفت جاتی ہے ذمہ داروں کے پاس اور ادھر ان سے بل نہیں اتارا جاتا اتنا کچھ مہنگا ہو رہا ہے جی. کتنے جی. ادھر یہ آ رہے ہیں آٹا دو روپئے دو رو کلو ہے بڑھیا پر بتائیے چھتیس کلو ہو گئے بجلی آٹھ دن بند رہتی ہے اور بل کتنا آتا ہے لانتی اللہ انگریز کے اشارے پر حرام موت لوگوں کو مروا رہے ہو چھیڑخانی کرتے ہو انگریز کی فوج تمہیں پال کرتی ہے بندے مار کر ادھر آ جاتے ہو ان کو ایک دو اٹھ کر پیچھے ہزار مسلمانوں کی عزت لوٹ لیتے ہیں ہزاروں جانیں تباہ کر دیتے ہیں ہزاروں عملات اجاڑ دیتے ہیں اور پھر تم ادھر آ کر خوش ہوتے ہیں ہم یاد کر رہے ہیں لانتی کتنے پیسے لے رہے ہو تین تین چار چار لاکھ روپیہ تمہیں جنسی دیتی ہے اور وہ چاہے جتنے ہو کہ انگریز نے انگریز نے ایک ڈسا لگایا تو تم نے لشکر طیبہ سے جس کو میں لشکر تبلا کہتا اس سے آپ بن گئے جماعت اپنا تو نام نہیں بچا سکے لوگوں کی عزت بچاؤ گے تمہارا جہاز وہ تو کھفرے والا ہے ویلے لینے سے تو اچھا ہے ویلے پہ نہیں بیٹھتے نا کچھ کرتے رہے ویلے ہو تو زیادہ تیرے جاؤ گے بدرو کوئی بھی نہ ہوگا سمجھ مال پڑے باقی کوئی چیز ایسی نہیں اس کے لئے.